اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مثلهم کمثل الذی استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم مبكمون عميون فهم لا یرجعون سورت البقرہ سورت کا دعوی چار مسائل کا بیان ہے اس بات توحید اس بات رسالت جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی تعلی سورت مضمون کے اعتبار سے منقسم ہے چار حصوں میں پہلا حصہ پہلی سوایتیں اس پہلے حصے میں پہلا مقصدی دعوی اور مسئلہ بیان ہو رہا ہے جو کہ اس بات توحید باری تعالی ہے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اس بات یہ پہلا حصہ منقسم ہے ابواب آب پر پہلا باب پہلی بیس آیتیں ہیں اور ان بیس آیات میں ان تین فرقوں کی تفصیل جو سورت الفاتحہ میں ایجمالن اور مختصراً ذکر ہوئے تھے پہلا گروہ منعمن علیہم ان کی پانچ صفات بیان ہوئیں حکم دنیاوی اور اخروی بھی ذکر ہو گیا دوسرا مقزوبن علیہم ان کے احوال اور حکم دنیاوی اور اخروی بیان ہوا تیسرا گروہ ظالین کا تھا تو ان کی دس قباحت منافقین کی حکم دنیاوی اور اخروی اب یہاں سے آیت نمبر ستارہ سترہ دو مثالیں بیان ہو رہی ہیں قرآن اور قرآن کے متعلقین کی کے تعلق کی وضاحت کے لیے مثال کے بارے میں عرب کہتے ہیں المتسل بلا مثالن کل فرسی بلا لامن ورنہ قلا بلا مہارن یا بلا زمامن ممسل مثال کے بغیر ایسے ہے جیسے گھوڑا لگام کے بغیر اور اونٹ مہار کے بغیر علامہ ابن قیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں چوالیس مثالیں ذکر ہیں اور مستقل رسالہ لکھا ہے ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الامثال فی قرآن کے نام سے لغت میں مثال تشبیح ہوشی الخفی بالجلی کو کہتے ہیں تشبی ہو الخفی بالجلی کو کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے کسی خفیش چیز کی تشبی وضاحت کے لیے ایک جلی چیز سے دینا ان امثال کی حکمت قرآن ذکر کرتے ہیں قرآن میں ذکر ہوتی ہیں سورہ ان کی آیت نمبر تریالیس سورہ ان کی آیت نمبر تریالیس مثالوں کے بیان کرنے کی حکمت و تل قلم سالد ربوہ میں لام لفا یہ مثالیں بیان کرتے ہیں ہم لوگوں کے لیے لوگوں کے فائدے کے لیے وما قلوا اور نہیں سمجھتے ان مثالوں پر مگر علماء علم والے سورہ حشر میں بھی مثالوں کو ذکر کرنے کی حکمت بیان ہوئی آیت نمبر اکیس اٹھائیسواں پارہ سورہ حجر سورہ حشر لو انزل حاضل جبل اللہ خاشعا خاشی من خشیت اللہ الامثال نضربها لعلهم يتفكرون اگر نازل کرتے ہم یہ اس قرآن کو آلہ جبل پہاڑ پر تو دیکھ لیتا تو پہاڑ کو خاشیام من خشیت اللہ خاشیان ڈرتا ہوا متصدیان ٹکڑے ٹکڑے ہوتا من خشیت اللہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے و تلکل ناصلا اللہ اور یہ مثالیں بیان کرتے ہیں ہم ان مثالوں کو لوگوں کے فائدے کے لیے لالحمیت فک کرون خامخا کہ یہ لوگ سوچ اور فکر کریں مثالوں کے ذریعے مسئلے کی وضاحت ہوا کرتی ہے یہاں بھی قرآن نے دو مثالیں بیان فرمائی ان مثالوں کے بارے میں علماء تفصیر فرماتے ہیں کہ یہ دونوں مثالیں منافقین کے لیے ہیں ایک آگ کی مثال اور دوسری بارش اور پانی کی مثال یہ دونوں امسلاح منافقین کے لیے بیان ہوتی ہیں جمہور مفسرین کی یہی رائے ہے بعض محقیقین اور کرام فرماتے ہیں کہ پہلی والی مثال آگ کی یہ کافروں کے لیے ہے اور دوسری والی مثال سی اور بارش کی یہ منافقوں کے لیے ہے اور ہمارے اساتذ کرام اس کو ترجیح دیا کرتے تھے مسلحم کمسل مصل الزستوقانا یہاں مسلحم جمع ہے الزی مفرد ہے بعض فرماتے ہیں الزی بمانے جمع مسل کم اصل الزی لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ عبارت میں تقتی ہے تقدیر ہے حذف ہے مسل کیا محمد الصلی اللہ علیہ وسلم فل بیانی و مسلو ہم فل مثال آپ کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان میں اور مثال ان کافروں کی انکار اور خلاف میں کم سلی جیسے مثال ان لوگوں کی اس, اس آدمی کی اس توقع جس نے جلائی ہو آگ آگا نارا جس نے آگ جلائی ہو پھر یہاں تقتی ہے وہ ہونا رجال ان قدونہ ظل اور یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں جن سے راہ گم ہو گئی ہو وَهُنَا ہونا قَائِدُونَ قائدون زل فَلَمَّا فلم ماں جب روشنی ہو جائے ماں حولا ہو اس کے ارد گرد ذاحب اللہ بینوریم یہاں پھر تختی عبارت ہے فلم ین بِهِ بھی ہی تو یہ لوگ جن سے راہ گم ہو چکی ہے اندھیرے میں بیٹھے تھے آگ جل جلانے والے نے آگ جلا دی تو یہ لوگ اس سے فائدہ نہیں لیتے فائدہ نہ لے تو زہب اللہ بھی لے جاتا ہے اللہ ان سے ان کے نور کو و ترق فی ظلمات الائب یبصرون اور چھوڑ دیتا ہے ان کو اندھیروں میں لا یب سیرون نہ دیکھنے والے نبی علیہ سلاۃ والسلام کی اور مکے کی کافروں اور مشرکوں کی مثال بیان ہوئی کہ وہ لوگ اندھیروں میں پڑے تھے نہ اللہ کو جانتے تھے پہچانتے تھے اور نہ اپنے آپ کو حقوق اللہ کو نہ حقوق العباد کو جانتے تھے اللہ نے احسان کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اللہ کے نبی نے اس اندھیرے والے معاشرے میں روشنی جلائی آگ جلائی چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ نبی علیہ السلام کے احسان کو مانتے اور قدر کرتے اس روشنی سے فائدہ حاصل کرتے اور راہ کو پاتے لیکن انہوں نے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کیا ضد اور اعنات پہ اتر آئے اللہ کے نبی کا خلاف کیا تو اللہ نے وہ نور نبی علیہ السلام کی ہجرت کے ذریعے ان سے اٹھا لیا اور وہ نور چلا گیا مدینہ منورہ تو ترا فی ظلمات اللہ سرون جب نور چلا گیا تو پھر یہ لوگ اندھیروں میں رہ گئے لائب سیرون اب انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا نہیں دیکھ سکتے تو اسی طرح یہ اندھیروں میں بھٹکتے رہ گئے جلائی تھی آگ استو کا دانا اور چلا گیا ان سے نور نار نہیں زہب اللہ بے ناریم نہیں فرمایا زہب اللہ بھی نور ہم فرمایا لے گیا اللہ ان سے ان کا یہ نور اور روشنی آگ میں دو صفات ہوا کرتی ہیں ایک جلانا ایک روشنی پھیلانا تو وہ جلنے والی صفت تو باقی رہ گئی روشنی چلی گئی اب اندھیرا ہو گیا جب اندھیرا ہوا تو یہ دوڑنے لگے تو انگاروں پہ ان کے پاؤں جلنے لگے روشنی تو تھی نہیں انگارے نار جلنے والی نار تو تھی آگ تو تھی لیکن وہ روشنی پھیلانے والی صفت چلی گئی تو نبی علیہ السلاۃ وسلام کی ہجرت کے بعد مکے والوں پہ قہت آئی زمانے کی بدترین قہت سورے نحل کی آیت نمبر سورہ نحل کے آخر میں اس کا تذکرہ ہے آپ ذرا دیکھیں سورہ نحل چودواں پارا آیت نمبر ایک سو بارہ وزرب اللہ مسلم کریتن کانت آمنت متم انتن یا کلیما کانن فقفرت بھی فاضا کا اللہ کان تو پاؤں ان کے جلتے رہے اس نار میں اور اللہ لے گیا ان سے بینورہم انکار نور اور روشنی یہ مثال تھی ضدی عنادی کافروں کے لیے مسلوحم اے مسلو قیا محمد الفل بیانی و مسلوم انکاری وخلافی آپ کی مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان میں اور ان کی مثال خلاف اور انکار میں کماسل لذستارا اس آدمی کی مثال کی طرح ہے جس نے جلائی ہو آگ قرآن میں نار بمانے حرام بھی آتا ہے حرام جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر دس ان الدین کلو نا موالل یتام ان مایا کلو نہ فی بتو نم اور نار بمانے آسمانی آگ جو پہلے لوگ قربانیاں کرتے تھے تو قبولیت کی نشانی یہ ہوا کرتی تھی آسمان کی طرف سے آگ آ کے اسے جلا لیا کرتی تھی یہ قبولیت کی نشانی ہوتی تھی سر عمران نار سے مراد کبھی کبھی گرمی بھی ہوتی ہے سار فی ہے نارن نار مادے تخلیق جن کو بھی کہتے ہیں خلقو منار خلق تنی من, من نار بمانے آزاب برزخی بھی ہوتا ہے ایک اوقد ہے اوقد نار آگ جلانے کو کہتے ہیں ایک استوق نارن استا آگ جلانے کی کوشش کرنا آگ جلانے کی کوشش کرنا اسباب جنگ کو بھی نار کہتے ہیں کبھی کبھی نار جو کہ مسبب ہے ذکر ہوتا ہے اور اس سے مراد سبب یعنی گنا ہوتا ہے کبھی نار تمثیلی ہوتی ہے جیسے اس مقام پہ تمثیلی نار مراد ہے مسلو ہم آپ کی مثال بیان میں اور ان کی مثال خلاف اور انکار میں کا مسل لذستوں کا دانا جیسے مثال اس آدمی کی جو کوشش کرتا ہے آگ کو جلانے کی اور یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوں جن سے راہ گم ہو چکی ہے وہ ہونا رجال ان قائدون زل التھری کا فلم ماں جب روشنی ہو جائے اس کے ارد گرد تو فلم یتفیع بہا یہ لوگ اس آگ سے اس روشنی سے فائدہ نہ لیں تو زحاب اللہ بنورہم لے جاتا ہے اللہ ان سے ان کی روشنی کو نور لے جاتا ہے نار کو چھوڑ دیتا ہے ان کے جلنے کے لیے و ترک ہمفی ظلمات اور چھوڑ دیتا ہے ان کو اندھیروں میں ظلمات جمع ہے بہت سے اندھیرے لایب سیرون لائوب سیرون یہ تاکید ہے کثرت ظلمات سے جب اندھیرے بہت زیادہ ہوں اور گہرے ہوں تو پھر دیکھنے سے کچھ دکھائی نہیں دیتا اور چھوڑ دیتا ہے ان کو فی ظلمات اللہ یبسیرون اندھیروں میں کہ یہ نہیں دیکھ سکتے اسے ان لوگوں کو پھر اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے اسے تشبیہ کہتے ہیں ذہاب اللہ بینور تشبیہ بلی سمن بکمن اومین فم لا ارجیون سمن یہ لوگ بہرے ہیں حق کو سننے سے بکمن گونگے ہیں حق کو کہنے سے بولنے سے اومین اندھے ہیں حق کو دیکھنے سے یہ نہیں کہ ظاہری یہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں نہیں ظاہری اعتبار سے تو سب کچھ سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بول سکتے ہیں لیکن سمن ان سما الحقی بکمن ان تکلم الحقی اومین ان نظر الحقی یہ لوگ بہرے ہیں حق کے سننے سے یہ لوگ گنگے ہیں حق کو بولنے سے اومین اندھے ہیں حق کو دیکھنے سے یہ تشبی بلیغ ہے مبتدا کے حذف کے ساتھ اور حرف تشبی کے حذف کے ساتھ ہم سمن کا, سم من, کا من کا عمین یہ لوگ ایسے ہی ہیں بہرے ہیں حق کو سننے سے گونگے ہیں حق کو بولنے سے عمین اندھے ہیں حق کو دیکھنے سے لا لاجیون تو یہ لوگ واپس نہیں ہوتے حق کی طرف یہ ایک مثال ذکر ہو گئی کافروں کے او کا یہاں او تنویع کے لیے ہے جو لوگ دونوں مثالوں کو منافقین کے ساتھ لگاتے ہیں تو ان کے ان کے نزدیک یہ او تخیر کے لیے ہے اختیار کے لیے یہ دونوں منافقین کی وضاحت کے لیے مثالیں وہ ذکر کرتے ہیں او کا سیبن پہلی مثال ہم نے کافروں کے ساتھ لگا دی دوسری مثال کس بن یہ منافقین کے ساتھ لگتی ہے پہلے لفظی تحقیق سن کے پھر مثال کی تدبیق سنو سیب قرآن کریم میں بارش کے لیے متعدد الفاظ استعمال ہوتے ہیں ایک لفظ مطر ہے مطر نفس سے بارش کو کہتے ہیں ایک طل ہے فطل باران خفیف کو کہتے ہیں پشم سے تل ایک ودق ہے ودق بڑے بڑے قطروں والی بارش کو کہتے ہیں ودق فطر الودق یخرج من خلا ہی اور ایک سیب ہے سیب پے در پے بارش کو کہتے ہیں منافقین کی مثال میں سیب کا لفظ آیا اور یہ سیب قرآن کے بیان کو کہا گیا قرآن والے مسلسل قرآن کو بیان کرتے ہیں حالات جیسے بھی ہوں لیکن قرآن والے قرآن تو بیان کرتے ہیں بارہ کے در لطافت تبعش خلاف نیست در باغ لالا رویت و در شور بوم و خص قرآن بھی دو اثرات رکھتا ہے بارش کی طرح جس طرح کے بارش دو قسم کے نتائج مرتب کرتا ہے زمین پر ایک زمین زرخیز ہوتی ہے تو وہاں اچھی اچھی فصلیں اور پھول اور میوے اور غلے دانے وغیرہ اگ جاتے ہیں دوسری بنجر زمین ہوتی ہے وہاں بارش کے ذریعے کچھ اگتا نہیں ہاں اگتا ہے تو خاردار جھاڑیاں گندا بوٹی وغیرہ تو یہی مثال ہے قرآن کے بیان کرنے کی منافقوں کے لیے کہ جب قرآن بیان ہوتا ہے تو مومنوں کے دلوں میں توحید کے دین کے ایمان کے پھول کھلتے ہیں اور منافقین پر گن تاری ہو جاتا ہے مرض آ جاتی ہے غم آ جاتا ہے او کا کس بن منسمائی اور مثال زالین منافقین کی کا بن ایک کا صحاب سیبی کس کا صحاب سیبی یا کزی سیبن بارش والے کی طرح ہے مینسما کہ یہ بارش اوپر سے برستی ہے مین سما سما کا اطلاق ہر اونچی چیز پہ ہوتا ہے علماء فرماتے ہیں کلوما ما کا ولا کا فہو سماؤ کا ہر وہ چیز جو تیرے اوپر ہو اور جس کا سایہ اور صاحبان تیرے سر کے اوپر ہو اسے سما کہتے ہیں موجودہ عرب چھت کو بھی کبھی کبھی سما کہہ دیتے ہیں چھت کو بھی تو بارش تو با آسمان سے نہیں برستی بارش تو بادلوں سے برستی ہے لیکن یہ بارش اوپر ہوتے بادل اوپر ہوتے ہیں تو اس لیے نسبت اور نام سما کا استعمال ہوا بارش کے لیے اوک سی بم منسمائی یا مثال ان منافقین کی بارش والے کی طرح ہیں کہ یہ بارش اوپر سے برستی ہو فی ہی ظلمات اس بارش میں اندھیرے ہوں و اور اس میں گڑ گڑ ہو آواز و برقن اور اس میں بجلی ہو پڑک بارش جب برستی ہے تین صفات کے ساتھ بادل کی وجہ سے سورج پردہ کر لیتا ہے غائب ہو جاتا ہے تو اندھیرا پھیل جاتا ہے اور دوسرا بادلوں کی آواز ہوتی ہے راد اور تیسرا اس میں بجلی کے چمکنے کی روشنی ہوتی ہے قرآن کے بیان میں بھی یہ تین باتیں ہوتی ہیں ظلمات اندھیرے آ جاتے ہیں منکرین پر راد ان کو ڈر لگتا ہے رات ظلمات وساوس منافقین کے ظلمات وسو سے منافقین کے اور ان کی پریشانیاں قرآن کی وجہ سے ظلمات ہیں فیہی ظلمات اور راد الوعید و ترک الاوامر الوعید و ترک الاوامر راد ترک ایمان پر ترک عوامر پر وعید کو کہتے ہیں برق جب قرآن کی روشنیاں پھیلتی ہیں تو سارا جہان نظر آنے لگتا ہے منافقین کے نفاق کو ظاہر کرتا ہے قرآن یا دوسرا معنی ظلمات سے مراد تکالیف شرعیہ ہیں تکالیف شرعیہ سورہ انبیاء آیت نمبر ستاسی اور سور انعام آیت نمبر ترسٹھ آپ دیکھیں ذرا سورہ انبیاء آیت نمبر ستاسی ظلمات سے مراد تکاریف شرعیہ ستارواں پارہ سورہ انبیاء آیت نمبر ستاسی فنادا فلمات تو پکارا یونس علیہ السلام نے اللہ کو اندھیروں میں یعنی تکلیفوں میں سورہ نام آیت نمبر ترسٹھ بھی دیکھے ذرا انعام ترسٹھ نمبر آئے تھے کل میون جی ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ ول بہری کہ نو دیجیے کون نجات دیتا ہے تم کو من ظلمات البرری ول خوشکی خشکی اور دریا کے اندھیروں سے یعنی تکلیفوں سے تو ظلمات سے مراد تکالیف ہیں قرآن بیان کرنے والوں پہ آئیں گی تکلیفیں مصائب اور مشکلات و وعید و ترک اعلیٰ ترقل ترک الایمانی ایمانی اور و برق بشارت جنت کی الل ایمانی و علام یہ تین صفات قرآن میں بھی ہیں ایک مومنین کے لیے تکلیفیں ہوں گی وعیدات ہوں گی اعلیٰ ترکل اوامر برق بشارتیں ہوں گی جنت کی نعمتوں کی ایمان اور عمل صالحہ کی وجہ سے یور منکرین کے لیے ظلمات غم اور وس اور پریشانیاں راد قرآن قرآن کے زواجر اور تخویفات راد ہے و اور قرآن کی قرآن کے تجلیات جو ان کے نفاق کو واضح کر دیں گے اوکس من سمائی یا مثال ان کی بارش والے کی طرح ہے جو بارش اوپر سے برستی ہے اس میں اندھیرے ہوں اس میں گڑ گڑ, گڑ ہو اور اس میں بجلی کپ چمک نہ ہو کڑک نہ ہو یا جالونا سابیا ہم فیا دانی ہم سوائی حضر الموت ٹھہراتے ہیں یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں من السوائقی تندر کے ڈر سے کہ یہ بجلی کی تندر ہم پہ نہ گر جائے ہضر الموت ڈر کے موت کے ڈر کی وجہ سے قرآن جب بیان ہوتا ہے تو یہ لوگ اپنے کانوں کو بند کر دیتے ہیں یہ جالون اساب مبالا کہا اصل میں روسا آسابیام پوری انگلیاں تو کانوں میں اندر ہوتی نہیں ہیں کان میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ پوری انگلی داخل ہو جائے بلکہ یہ جالون روسا ہوں لیکن یہ زور دیتے ہیں نفرت کی وجہ سے قرآن کو نہ سننے کے لیے کانوں میں انگلیوں کو زور سے گھسیڑتے ہیں تو کہے گا گویا کہ یہ ساری کی ساری انگلی کان میں داخل کر رہے ہیں کیوں بھائی منسوائے ڈرتے ہیں کہیں یہ تندر ہم پہ نہ گر جائے یہ بجلی کا کڑکا ہم پہ نہ گر جائے من سوائے ہمارے اوپر رد نہ ہو ہمارا ہمارا ہماری نفاق کو ظاہر نہ کیا جائے ہزار الموت موت کے ڈر کی وجہ سے ہر باطل کی موت اللہ کے قرآن میں ہے ہر باطل کی موت اللہ کے قرآن میں ہے تو یہ باطل پرس اپنے کانوں کو بند کر دیتے ہیں کہ کہیں قرآن کی آواز ہمارے کان میں نہ آئے منس کے ابن کثیر نے فرمایا من سماع قرآنی من سوائقی اے من سماع القرآن قرآن کے سننے سے اپنے کان کو بند کر دیتے ہیں کیوں حضر الموت مفول لہو ہے یہ کے لیے موت کے ڈر کی وجہ سے موت سے ڈرتے انہیں اپنی موت نظر آتی ہے تو پھر بھاگتے بھی ہیں سوریہ مدسر دیکھیں انتیسواں پارا سوریہ مدسر پارا نمبر انتیس آیت نمبر انچاس انچاس نمبر آیت ہے فما لهم عَنِ التَّذْكِرَةِ مورزین کیا ہوا ان کو کہ یہ لوگ نصیحت کی کتاب سے منہ پھیرنے والے ہیں کا حُمُرٌ مستنفر گویا کہ یہ لوگ گدے ہیں بھاگنے والے فرت من قصورہ بھاگتے ہیں شعر سے یا فرت من قسورہ بھاگتے ہیں شکاریوں کی جماعت سے تو ڈرتے ہیں نا موت سے اسی لیے بھاگتے ہیں سور توبہ کی آیت نمبر چھپن دیکھیں سور توبہ آیت نمبر چھپن منافقین کے بیان میں اللہ نے فرمایا وہ اخلف نہ بل ہی اور قسمیں کھاتے ہیں یہ اللہ کے نام کی کہ یقیناً یہ لوگ خام خواب میں سے ہیں وَمَا ہوں من کم نہیں ہے یہ تم میں سے تمہارے ساتھی نہیں ہیں ولا کن نہ قوم یا لیکن یہ لوگ ایک قوم ہیں ڈرنے والے اللہ سے یا ڈرنے والے مومنوں سے یا یفرقون جدائی لانے والے ڈرتے ہیں تو ڈر کی وجہ سے ڈر کس سے ہے حضر الموت لو یجید نہ مل او مغاراتن لو یجید اگر پائیں یہ جائے پناہ کو او مغاراتن یا کسی غار کو او مدخلن یا سرنگ کو لول علیہ لو تو خواہ مخواہ یہ پھر جائیں گے اس کی طرف اگر یہ لوگ ج... کہیں پناہ کی جگہ دیکھیں یا کوئی غار دیکھیں یا کوئی سرنگ دیکھیں تو لو ہی یہ اس کی طرف دوڑتے ہیں وہ ہم یجماون اور یہ جمع ہونے والے ہیں اس کی طرف تو اسی طرح سور محمد کی آیت نمبر بیس اور سور اذاب کی آیت نمبر انیس میں ان کا ڈر ذکر کیا گیا ہے قرآن سے بہت ڈرتے ہیں قرآن والوں سے بہت ڈرتے ہیں تو کانوں کو بند کر دیتے ہیں یہ جالونا صابیہ ہم فیاضان ٹھہرا دیتے ہیں رکھ دیتے ہیں یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں من کے اے من سماعل قرآن قرآن کو سننے سے کان کو بند کر دیتے ہیں حضر الموت موت کے ڈر کی وجہ سے واللہ محیطم بالکافرین کافرین اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں سے احاطہ کرنے والے نہیں ہلاک کرنے والا ہے کافروں کو سورہ کاف میں بمانے ہلاک ہے محیط آپ دیکھیں ذرا سورہ کہا کی آیت نمبر 29 آیت نمبر 29 پندرواں پارہ انتدنا ظالمینا نارن آحا تب ہم سوراد کوہا ہلاک کرنے والا ہے ان کو اس آگ کے بڑے بڑے شغلے اور لمبے سوراد شغلے پختوں کی عورت لمبی ہوئی اسی طرح اسی سور کہف میں ہے آیت نمبر بیالیس میں آیت نمبر بیالیس سور کہف وہ احی تبی ثمری ہلاک کر دیا گیا اس اس کا باغ احیتا بمانے ہلاک تو اللہ محی کافرین اللہ ہلاک کرنے والا ہے کافروں کو یا احاطہ کرنے والا ہے کافروں کو یا کاد البرقی یقطف قریب ہے یہ روشنی یہ کڑکا بجلی کا یختف و کہ لے جائے ان کی نظروں کو ختم کر دے ان کی نظروں کو یختف و خطف مرخ کے دانوں کو چگنے کو کہتے ہیں مرخ کے لیے دانے ڈال دیے جائیں زمین پہ تو وہ ایک, ایک کر کے اسے چگ لیتا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں زمین کو صاف کر دیتا ہے اس کو کہتے ہیں خطف خطف قصص کی آیت نمبر ستاون سورے کس آیت نمبر ستاون پارا سورے کس آیت نمبر ستاون وکالو انتویل ہدا ماں کا نتخط تف من اردنا اور کہتے ہیں یہ لوگ اگر ہم نے تابیداری کی ہدایت کی آپ کے ساتھ نتخط تو ختم کر دیے جائیں گے چگ دیے جائیں گے ختم کر دیے جائیں گے اپنی زمین سے ہٹا دیے جائیں گے نتخط اسی طرح سور صافات آیت نمبر دس اور سورہ ان کی آیت نمبر ستاسٹھ یقاد البرق یخطف ابسار قریب ہے یہ کڑکا بجلی کا کہ ختم کر دے ان کی دیکھنے کی طاقت کو ان کی نظروں کو کلا ابا شفی ہی ہر بار جبکہ روشنی ہو جائے ان کے لیے تو یہ چلتے ہیں اس میں جب روشنی ہو تو اس میں چلتے ہیں مبرد کہتے ہیں امام مبرد ازا متعدی ہے اس میں مفول مقدر ہے کل ضاء وا الطریقہ جب روشن ہو جائے ان کے لیے راستہ یا کل ظرفی ہے ما مصدریا ہے اور زمان مقدر ہے کل زمان اضاء الحم جب بھی ان کے لیے روشنی پھیل جائے پھر ابن کثیر فرماتے آزا آ مراد قرآن کا وہ بیان ہے جو منافقوں کو اچھا لگتا ہے سارا قرآن تو برا نہیں لگتا بلکہ اتی بھی قرآن ان غیر احاطہ قرآن میں کچھ خاص مسائل ہیں جو منافقوں کو نہیں بھاتے تو کلما اضاء لهم اضاء لهم سے مراد قرآن کا وہ بیان جسے منافقین پسند کرتے ہیں اور ہمارے مشائق اساتذ کرام فرماتے ہیں اضاء لهم سے مراد دنیاوی مفادات ہیں دنیاوی فائدے ہیں کرلما اضاء علم جب روشنی ہو جائے ان کے لیے اللہ کی قرآن میں اور اللہ کے دین میں دنیاوی فائدہ ہو تو مشفی ہی یہ پھرتے ہیں چلتے ہیں اس میں جب روشنی ہو جائے تو چلتے ہیں پھر دیندار بھی ہیں قرآن خوان بھی ہیں و ادا اور جب اندھیرا ہو جائے اندھیرا مانا ان کی پسند کے خلاف بیان قرآن شروع کر دے یا ازلمہ اندھیرے سے مراد ان کا دنیاوی تاوان اور نقصان قرآن میں نظر آئے قرآن ان کی پسند اور خواہش کے خلاف بیان شروع کر دے یا قرآن میں ان کا دنیاوی نقصان ہو تو پھر کاموں کھڑے ہو جاتے ہیں پھر نہیں چلتے یا ادا سے مراد فتوحات ہیں اور ازلما سے مراد عارضی وقتی ناکامی ہے جب فتح اسلام کی ہو تو منافق مسلمان ہو کے کھڑا ہوتا ہے لیکن جب مسلمانوں کو ذرا تکلیف پہنچے تو منافق پھر قامو زمین جنبد نہ جمبد گل محمد پھر زمین ہلے گی یہ نہیں ہلے گا اس طرح پھر دین سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور دینداروں کی صفوں سے نکل جاتا ہے یہ ڈرتا ہے نا اسے قرآن میں موت نظر آتی ہے نقصان اور تاوان دنیاوی نظر آتا ہے کلا جب کبھی بھی روشنی ہو جائے ان کے لیے تو یہ چلتے ہیں اس میں وئی داظلم اور جب اندھیرا ہو جائے عالیہ ان پر کاموں تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر چلنے کے نہیں ولو شاء اللہ بہم و بسارم اور اگر چاہتا اللہ تو خواہ خا ختم کر دیتا ضائع کر دیتا ان کی سننے کی طاقت کو اور ان کے دیکھنے کی طاقت کو ولو شاء اللہ لو دو قسم کی ہوتا ہے لو لفظ لو ایک تمنا جس کے لیے جواب کی ضرورت نہیں ہوتی لو تمنا جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو تین سور آیت نمبر ایک سو تین لو تمنا جس کے لیے جواب کی ضرورت نہیں لو ان آمنو و تم سوبت اللہ خیر لو کانو یا دوسرا لو شرطیہ ہے لو شرطیہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے لفظ حرف لو شرطیہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے اور دونوں کی نفی کرتا ہے یہاں بھی لو شرطیہ ہے لو شاہ اللہ اگر چاہتا اللہ لاکن لمیشا لذہب اب سم میں فلم یا زہاب لکھو کمی مسالح سمجھ میں آ رہی ہے بات لو شرطیہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے اور دونوں کو نفی کرتا ہے اور اس کے لیے جواب شرط کی بھی ضرورت ہوتی ہے جواب شرط کی بھی ضرورت ہوتی ہے جزا جسے کہتے ہیں جزا شرط کے لیے جواب شرط جزا ہوا کرتی ہے تو لو شاہ اللہ اگر چاہتا اللہ لزاح بم و تو خام خاہ ختم کر دیتا ان کے سننے کی طاقت کو اور ان کے دیکھنے کی طاقت کو ولاکنلم یشن فلم یا زب لم و مسالح تفصیر المراغی نے لکھا ہے اللہ نے یہ نہیں چاہا تو اس لیے اللہ نے ان کو اندھا اور بہرا نہیں کیا کسی حکمت اور مصلاحت کے لیے خطیب لکھتے ہیں یہاں پہ کہ معلوم ہو گیا تاثیر فلاسباب کا اختیار اللہ کے پاس ہے اللہ چاہے تو کان سنیں گے نہ چاہے تو نہیں سنیں گے تاثیر فلاسباب کا اختیار اللہ کے پاس ہے اگر اللہ چاہتا تو انہیں بہرا اور اندھا کر دیتا تو سننے کے لیے سبب کان ہیں دیکھنے کے لیے سبب آنکھیں ہیں لیکن اگر اللہ چاہے تو کان سنیں گے آنکھیں دیکھیں گی اگر اللہ نہ چاہے تو نہ کان سن سکتے ہیں نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں تاثیر فل اسباب کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے پلو شاء اللہ ایک دوسری تفصیر بھی ہے وہ اشکال تھا اشکال یہ تھا کہ اللہ ان منکرین کو اندا اور بہرا کیوں نہیں کرتا سزا کیوں نہیں دیتا ان منافقین کو تو جواب پھر جبر فل ایمان واقع ہو جاتا جبر اللہ ایمان میں جبر نہیں کرتا لا فی فدین اکراہ اور جبر ایمان میں نہیں ہے ولو شا اللہ اگر چاہتا اللہ جبری ایمان تو اللہ بسم ایم و اللہ ان کے کانوں اور آنکھوں کو ختم کر دیتا اگر اللہ جبری ایمان چاہتا تو اللہ ان کے کانوں اور آنکھوں کو ختم کر دیتا ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقت کو سلب کر دیتا لیکن اللہ کو ایمان میں جبر پسند نہیں ہے اللہ نے اختیار دیا ہے جو کوئی اپنے اختیار سے ایمان کی راہ کو اختیار کر لے تو وہ فائدے میں رہے گا جو کوئی اپنے اختیار سے کفر کی راہ پہ چل پڑے تو وہ نقصان پائے گا تو مانا یہ ولو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ جبریمان لذہ بابی سم تو خام خا اللہ ختم کر دیتا ان کے سننے کی طاقت کو آب ہم اور ان کے دیکھنے کی طاقت کو ان اللہ الا کل شئی قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے قادر ہے الا کلی شن قدیر یا ایوہ الناس پہلا باب ختم ہو گیا سورہ بقرہ کا پہلے حصے کا پہلا باب بیس آیتیں ختم ہو گئی جس میں فرق ثلاثہ کا بیان تھا اور ساتھ ہی دو مثالیں تھیں ایک مثال کافروں کے لیے آگ کی اور دوسری مثال منافقوں کے لیے بارش کی قرآن بیان ہوتا ہے جیسے بارش برستی ہے قصیب من منسما تو منافقوں پہ پریشانی آتی ہے ظلمات ان کے لیے زواجر و تخویفات ہوتے ہیں رات اور ان کے نفاق کو ظاہر کرنے کے لیے برق ہوتی ہے بیان قرآن میں تو جب اس انداز سے قرآن بیان ہوتا ہے تو یہ جلو ناصابی آزان من کے حضر الموت لیکن بچ تو نہیں جائیں گے کانوں کو بند کرنے سے والی تو بالکا اب یہاں سے آیت نمبر 21 سے آیت نمبر انتالیس تک 39 نائن نمبر آیت تک یہ پہلے حصے کا دوسرا باب ہے سورہ بقرہ کے پہلے حصے کا جو کہ سو آیتیں تھیں دوسرا باب آیت نمبر 21 سے انتالیس تک ہے اور اس دوسرے باب میں خطاب عام ہے عام انسانوں کو یا یوہناس دعوے تو عید ہے بعنوان عبادت اور ربکم رب امر ہے یہ قرآن کا سب سے پہلا امر ہے مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے پھر اس کے لیے پانچ عقلی دلائل زجر نہ ماننے والوں کو اور بشارت ماننے والوں کو ایک وہم کا جواب اور کیفت تک فرون باللہ سے نعم اربا عمومیہ کا بیان ہے اور خط اس باب کا تتمہ بالزجر ہے یا یو الناس او لوگو او ربکم رب ربکم عبادت کرو خاص اپنے رب کی اکیلے اپنے رب کی یا گانا اور یکتا اپنے رب کی علماء تفسیر نے دو قسم کی باتیں ذکر کی ہیں یہاں یا یو اناس سے مراد عام لوگ ہے تو خطاب عام عام انسانیت کو بدور ربکم کم کے ذریعے توحید کی دعوت دی جا رہی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کلو عبادتن فل قرآنی فہوت قرآن میں عبادت کا لفظ بمانے توحید ہوا کرتا ہے تو یہ مانا کرتے ہیں ابن عباس او بدو ربکم اے وحیدو ربکم وحیدو ربکم تم اپنے رب کو یکتا اور تنہا مانو اکیلے ہی اپنے رب کی عبادت کیا کرو یکتا اور تنہا اپنے رب کی عبادت کرو اور یا اناس سے مراد موحدین مومنین ہیں تو او عبدو ربکم رب کا یہ حکم اور یہ امر بھی دوامل عبادت ہوگا امر بل کافروں کے لیے اور امر بھی دوامل عبادت مومنوں کے لیے ناس میں دونوں داخل ہیں مومن کافر دونوں اناس میں داخل ہیں تو مومنوں کے لیے ابدو رب کم امر بھی دوامل عبادت ہے کافروں کے لیے اوبدو ربک کم امر بل عبادت ہے اور منافقین مخاطب ہوں اس کے کیونکہ ناس میں مخاطبین بھی داخل ہیں تو پھر اربدورب ربکم یہ امر بھی اخلاص العبادت ہوگا اخلاص پیدا کرو اپنی عبادت میں منافقوں اخلاص پیدا کرو تو دیکھو ناس کافر کافر کے لیے امر بالعبادت اربدورب ربکم ناس میں مومن ہے تو امر بھی دوا مل عبادت اناس میں منافق بھی ہیں تو امر بھی اخلاص العبادت تینوں کو حکم ہے اللہ یہاں یا حرف ندا ہے تو سیکھ لیجئے کہ ندا کی چھیں اقسام ہیں باہر العلوم میں سمرقندی نے بھی یہ ذکر کی ہے اور خطیب صاحب بھی یہ ذکر کرتے ہیں المراغی میں ندا کی چھ اقسام ہے ایک ندا للمد تعریف کے لیے ندا ندا للمدحہ جیسے سورہ معدہ کی آیت نمبر ستاسٹھ یا یوہر رسول بلگ ماؤنزل علی کمر ربک یہ ندا للمدحہ ہے دوسرا قسم دوسری قسم ندا کی پہلی قسم ندا للمدحہ سورہ سور کی پہلی آیت میں سورہ حجرات کی پہلی آیت میں دوسری نیدا نزم مزمت کے لیے نیدا مزمت کے لیے سورہ جمعہ دیکھیں اٹھائیسواں پارہ آیت نمبر چھ پارہ نمبر اٹھائیس سورہ جمعہ پارہ نمبر چھ پارہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر چھ ندا لزم یا یو اللہ ددینہ ہادو کل یا ایو الدینہ ہادو کہہ دیجیے او وہ لوگو جو جنہوں نے جو یہودی ہیں انظام تم ان کم اولیا مندو ننا سی فتم انلمتعین کن تم صادقین یہ ندا ہے ندا لزم مزمت کے لیے ندا ہے سور تحریم کی آیت نمبر سات تحریم آیت نمبر سات وہاں بھی ندا لزم ہے تیسری ندا تمبی اور زجر کے لیے ندا پوکار تمبی اور زجر کے لیے سورہ انفتار آیت نمبر چھ دیکھیں تیسواں پارہ یا یوہل انسانما ما کب بربک کل کریم یا یوہل انسان ما غر بربک الکریم کل کریم یہاں یہ ندا تمبی اور زجر کے لیے ہے اسی طرح یہاں بھی یہ ندا یا یونا سعبدو دور کم اور زجر کے لیے ہے ندا چوتھی قسم ندا اضافت کی اضافت کی ندا سورہ زمر کے آیت نمبر تریپن میں دیکھیں سورے زمر کی آیت نمبر ترپن یا عبادی الذین نا سرفو اللہ لا تکنتو من رحمت اللہ یہاں ندا اضافت کی ہے یا عبادی اللہ نے آواز دے کے انسانوں کی اپنے بندوں کی اضافت اپنی طرف کی کبھی ندا نسبت کی ہوتی ہے نسبت جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر سینتالیس یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یاقوبل علیہ تو سلام کی طرف نسبت کر کے ندا دی چالیس نمبر آیت بھی ہے سورہ بقرہ کی سورہ آراف میں آیت نمبر چھبیس بھی ہے یا بنی آدم آیت نمبر پینتیس میں بھی ندا نسبت کی ہے اور چھٹی قسم ندا کی ندا تسمیہ کی نام لے کے آواز دی جائے جیسے سورہ سوات آیت نمبر چھبیس یا داؤد اننا جالنا کا فی تنفل یا داود اننا جالنا کا فی تنفل یہ ندا ندا تسمیہ کی ہے یا اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر پینتیس میں قلنا یا آدم اسکن انت ان تو جکل یا آدم تو ندا کی چھ اقسام آپ نے یاد کر لی ندا مدح کے لیے ندا مذمت اور زم کے لیے ندا تنبیہ اور زجر کے لیے ندا اضافت کے لیے ندا نسبت کے لیے اور ندا تسمیہ کے ساتھ یہاں یہ ندا ندا لمبی والی زجر ہے یا یو آیت کا دعوی اللہ کی توحید کا اثبات اور رد شرک فل عبادات کا او لوگو او بدو رب کم رب بندگی کرو خاص اپنے رب کی اکیلے اپنے رب کی یگانہ اور یکتا اپنے رب کی کسی اور کی نہ کرو امام ماتوریدی نے تعویلات میں بھی ذکر کیا ماجا جا فل من عبادتی ف بمانت بانت توحید قرآن میں جہاں کئی بھی لفظ عبادت آ جائے تو اس کا معنی اللہ کی توحید ہوگا قرآن میں عبادت کا لفظ بمانے توحید اے وحید و افرید ال عبادت علی ربی کمدو خلقی ہی تفصیر تبری میں ابن جریر نے ذکر کیا اور ابن کثیر نے بھی یہ مانا کیا ہے وحید رب کم و فریدات عبادت ربی کم دونس خلقی ہی اپنے رب کو یگانا یکتا تنہا اکیلا ایک مانو اور اللہ کے قانون کی پابندی کرو مخلوق کے خلاف او ربکم رب خاص عبادت کرو اپنے رب کی اکیلے عبادت کرو اپنے رب کی الدی خلقکم وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا یہ علت ہے او بدو امر کے لیے او ربکم رب کم علی انہ خالی کو انہ خالی کو آبائی اکیلے اپنے رب کی عبادت کرو کیونکہ وہ تمہیں پیدا کرنے والا ہے پیدا کرنے والا ہے تمہارا الدی خلا کا وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ الدی نمن قبلی اور پیدا کیا ہے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے لال کم تتکون لاللہ کا لفظ عام زبان عربی میں ترجی کے لیے استعمال ہوتا ہے ترجی میں شک ہوا کرتا ہے لیکن کلام اللہ میں لا اللہ کا لفظ تحقیق کے لیے استعمال ہوگا زماشری نے کشاف میں لکھا حرف لئی و اللہ حرفا ترجن و من اللہ وا کشاف بن کشاف کی حرف لئی و اللہ حرفا ترجن لت اور لا اللہ دونوں ترجی کے الفاظ ہیں امید رجا و من اللہ واجبن اللہ کے طرف سے اگر یہ الفاظ استعمال ہوں تو یہ وجوبی معنی دیں گے خام خا کا مانا دیں گے یہ تفسیر ابن عباس سے بھی منقول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور خطیب صاحب نے بھی یہ لکھا ہے لفظ اللہ اللہ فی اصل وز للترجی ترجیح وفی کلامی ہی تال ع کا لفظ اصل وضا کے اعتبار سے ترجی کے لیے آتا ہے رجا امید کو کہتے ہیں کاش لیکن وفی کلامی ہی تعالی للتحقیق اللہ کے کلام میں لال کا لفظ تحقیق کے لیے ہوگا خام خا کہ یہ لوگ اللہ سے ڈر جائیں لعلکم تتقون خام خا کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ ڈر جاؤ تم تقوا حاصل کر لو اختیار کر لو تقوی کو اختیار کر لو اللذی و اللہ وہ اللہ وہ رب جال لک جال کمل فراشا جس نے خلق الکمل ارد فراشا جالب مانے خلقا جس نے پیدا کی ہے تمہارے لیے زمین فراشن بچھونا زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا گزران کا سال کے لیے صلاحیت والا بنایا نہ اتنی سخت ہے کہ تم اس میں اپنے مردوں کو نہیں دفنا سکتے تم اس میں بیچ کو نہیں بو سکتے اور نہ اتنی نرم ہے کہ تم اس پہ اپنے گھروں کو نہیں بنا سکتے نہیں نہیں فراشن بمانے صالح خل گزران معاش اور معیشت کے لیے سالے تمہارے لیے زمین بنائی سما بینا ان اور آسمان کو چھت بنایا وانزل مین سمائی ما ان اور برسائی ہے اس ذات نے اوپر سے بارش فاخرہ جبھی مِنَ الثَّمَرَاتِ رسق القم تو نکالتا ہے اس بارش کے ذریعے مِنَ سماراتی میو اور پھلوں سے رسق القم خوراک تمہارے لیے معلوم یہ ہوا کہ رزق کا اطلاق سمارات پہ بھی ہوتا ہے وجہ دند دہا رزکن سوریہ عال عمران آیت نمبر سینتیس میں ہے اور سوریہ بکر کی آیت نمبر پیج پچیس میں کلاما روزی کو منہامن سمارت رزقا رزقا تو رزق کا اطلاق سمارات پہ ہوتا ہے میوے سمارا یہ پانچ دلائل اصل میں پانچ علتیں بھی تھی اوبدو ربکم کے امر کی اے اس طرح پڑھو او ربکم رب خالقکم انہ خالی کم ولی انہ خالی خواب کم ولی انہ فراشا ولی انہ الدی جال سما بینان ولی انہ الدی انزل من سمایمان فاخر جبی ہی منت سمارا <لَكُمًا> ترس کل اکیلے اپنے رب کی عبادت کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا اس لیے کہ اس نے تمہیں تمہارے آبا کو پیدا کیا اس لیے کہ اس نے اکیلے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اس لیے کہ اس نے اکیلے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا اس لیے کہ اس نے بارشیں برسائی اور بارشوں کے ذریعے غلہ اور دانے اور پھل فروٹ اگائے تب اب سمارا دلائل کا فلا تجالو للہ ہی اندادن تو مٹھے راؤ اللہ کے لیے ہی سدار لاتو للہ ہی اندادن یہ نتیجہ ہے دیکھیں ایک طرز ہوتا ہے فقاہا کا فقاہا پہلے مسئلہ ذکر کر کے بعد میں دلائل ذکر کرتے ہیں دعوی پہلے ہوتا ہے دلائل بعد میں ہوتے ہیں یہ فقاہا کا طرز ہے علماء کا عام ایک فلاسف اور مناطقا کا طرز ہوا کرتا ہے جو دلائل پہلے ذکر کر کے دعویٰ بعد میں مرتب کرتے ہیں یہاں قرآن نے دونوں کے طرز اور دونوں کے طریقوں کا لحاظ کیا فکاہ کے طرز کے مطابق دعوی پہلے ذکر ہوا اربدو ربا کو مجھ پہ دلائل عقلیہ خمسا بعد میں ذکر ہوئے اور مناطقا کے طرز کے مطابق دلائل ذکر کرنے کے بعد پھر دعوی مرتب کیا فلا تجاللہ اندادا اس کو دلائل کا سمارا کہتے ہیں نتیجہ کہتے ہیں فلا تجاللہ اندادن انداد جمع ہے ند کی ندھ ہم مثل کو کہتے ہیں مثل شریک وال اللہ کف ون احد کف بمانے ند لاتن تو مٹھے راؤ اللہ کے لیے اللہ کی طرح کسی اور کو نہ ذات میں نہ صفات میں نہ حقوق میں نہ افعال میں اللہ کے ساتھ کسی کو ند اور شریک اور حصہ دار اور اللہ کا مسل نہ بناؤ انتم تالمون اور حال یہ ہے کہ تم جانتے بھی ہو و ان تم انتم تالمون تفسیر مدارک میں امام نصفی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے انت انتم تالمونہ بھی انہو ہو الخال بھی انہو ہو تم یہ جانتے بھی ہو کہ اللہ اکیلا خالق ہے اور اللہ اکیلا رازق ہے پھر بھی اللہ کے ساتھ تم شریک بناتے ہو ہی صدار ٹھہراتے ہو وہ تم تعلمون حال یہ ہے کہ تم جانتے بھی ہو سمجھتے بھی ہو کہ خالق اکیلا اللہ رازق اکیلا اللہ تم یہ جانتے بھی ہو پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو شریک ٹھہراتے ہو یہاں ابن کثیر نے بہت عجیب بات کی ہے حافظ ابن کثیر اماد الدین ابو الفدا فرماتے ہیں امت میں شرک وہ سرخ چونٹیوں سے زیادہ ہے چونٹیاں باریک باریک سرخ اس سے زیادہ شرک ہے اور اس پہ پھر مختلف روایات نقل کرتے ہیں اور واقعات بھی ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیں کبھی دانستہ اور کبھی غیر دانستہ طور سے یہ لوگ شرک اور اللہ کے ساتھ ہی صدار ٹھہرانے کا ارتکاب کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں ماشا اللہ ہوا بس جو اللہ چاہے اور تو چاہے وہ ہوگا تو جو اللہ چاہے یہ تو ٹھیک ہے و شتا اور جو تو چاہے تو تجھے بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا کبھی کہتے واللہ اللہ ہی وہ فلان مجھے اللہ کی قسم اور تیری زندگی کی قسم وہ حیاتوں کا یا فلان تو تیری حیات کو اللہ کا شریک بنایا کبھی کہتے و لل کلاب کلبا لا لسوسا و لل لسوسا اگر یہ کتیا نہ ہوتی تو چور آ جاتے کبھی کہتے لول بتلا لاقر لسوسا اگر یہ بتخ نہ ہوتی تو چور آ جاتے لیکن بتخ نے آواز کی تو چور بھاگ گئے اس پہ مختلف دلائل بھی ذکر کیے ہیں واقعات بھی ذکر کیے ہیں کہ اس امت میں سرخ چونٹیوں سے زیادہ شرک ہے ہمارے پشتوں کے عرف میں یہ ہے جب کوئی نا اشنا اور عجیب بات کوئی کرے تو لوگ کہتے ہیں او گور دے دا دے زبرگ دے یا ایک بات کوئی کر لے اور وہ واقع ہو جائے ثابت ہو جائے تو سمج برگوں کا نا د ویل اوچدا سے بکی گن اوشو کا نا بزرگ اور زبرگ وہ عالم الغیب ہوا کرتے ہیں تو یہ شرک نہ ہوا تو کیا ہوا وان تم تالمون تم جانتے بھی ہو پھر بھی اس طرح شرک کرتے ہو اے وان تم وے ایوان نہ سئلتم ما رزقكم من السماء ما رزقكم من السماء والارض ومن يدبر الامر تقولون الله یہ عبارت بہت قیمتی ہے اس لیے اپ کو سنا رہا ہوں تفسیر المراغی کی عبارت ہے زبرد کر لیجئے اس کو وانتم تعلمون میں ہم نے ایک قول امام نسفی حنفی کا ذکر کیا بہن وہ الخالق والرازق تم جانتے ہو کہ اللہ اکیلہ خالق اور رازق ہے پھر بھی اللہ کے ساتھ ہی صدار ٹھیراتے ہو فلا تجعلو للہ اندادت اور تفسیر المراغی فرماتے ہیں صفحہ 64 پہ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اَيْ وَأَنَّكُمْ اِذَا سُوِلْتُمْ مَنَ الرَّزَقَكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ تَقُولُونَ اللَّهِ تم لوگوں سے جب پوچھا جائے کہ رزق کون دیتا ہے تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے وہ میوں دبر اور نظام کائنات کون چلاتا ہے تو تم کہتے ہو اللہ تو فلی متون غیر پھر کیوں پکارتے ہو اللہ کے سوا کسی اور کو غیر کو کیوں پکارتے ہو وہ تس ہی اور کیوں اللہ کے سوا کسی اور کو شفارسی اللہ کے در میں بناتے ہو امن آئینہ آتے تم بحاد بہت عجیب کلام ہے ومن آئینہ آتے تم بہادل یہ وسیلے شرکیہ تم کہاں سے لے کے آئے ہو اللہ لا تذرو و لا وہ وسیلے جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ومن آئینہ جا ان تقرب اللہ بغیر ما شراہ اللہ یہ مسئلہ اور اس کی دلیل تم کہاں سے لے کے آئے ہو کہ تم اللہ کا قرب اللہ کے دین اور اللہ کے قرآن کے سوا کسی اور طریقے سے حاصل کرو گے اپنی طرف سے طریقے بنا کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوششیں کرتے ہو من آئے جا کم ان تقرر اللہ بغیر ما شراہ اللہ حتٰ قلتم تم حتا کہ تم کہتے ہو مانا بدہم اللہ زلفا ہم عبادت نہیں کرتے ان اولیا کی مگر اس لیے کہ ہمیں نزدیک کر دے اللہ کے ہاں درجے میں تو یہاں دلائل خمسہ علت توحید بیان ہم نے اصول میں توحید کے مسئلے پر مختلف دلائل ذکر کیے تھے ان دلائل کو یہاں بھی یتوں کی تفسیر کے لیے دیکھ لو کہ یہ سارے دلائل ہیں اللہ کو ماننے کے اور اللہ کی توحید کے مسئلے کے لیے اس بات کے لیے دلائل پھر یہاں حافظ ابن کثیر نے اس عربی کا کلام ذکر کیا دیہاتی کا جس کو اللہ نے فطرت سلیمہ نصیب کر دی تو وہ کہتا ہے تدل على البارتدل السر اثر اقدامی لتد القدامی تتد السما ذاتی ابراج ابراجن الرد ذاتی فجاجن و بہار ذات, ذات امواجن اللہ دلتی فل خبیری البارت تد ال پچی تسوئی اس اردو کی پچی تسوئی البارت تد البری پچا دلالت کی پوکھ باندھی چپلار کی پچا پرتی خلک یوخان تیرشویدی سرل اقدامی لت دل ال مسیری اور یقین نقی د قدم دلالت کئی پتلن کو باندھی چد قدم نقین خل کوئی سوکھ پدی تیر شوی دی فسما ذاتی ابراجن اردی فجا ذات و فجاجن آسمان برجنو والا ازم کا ونڈنو والا و ذات امواجن او بہار سمندرون موجنو والا اللہ دل التی فل خبیر آیا دلالت لطیف و خبیر ذات باندھی دلالت نئی ہر شے ہر شے اللہ د توحید اللہ د وجود دلیل دے دے عبد المتز ہوئی فیا جبا کئی فیاصل الحم کئی فج حد الجاہدو وفی کلی شی انہو آی تنہو <سلام> ہر یو سید اللہ د توحید دلیل دے اور ہر سز گوا دے چی اللہ یکتا دے تنہا دے آواز دے فیا جبا کی فیا سل اللہ ہائے افسوس سنگ دا خلک دا اللہ نا فرمانی کئی ہم کیفیا جاد یا سنگا دا اللہ خلاف کئی اللہ نا فرمانی کئی نا فرمانی کو لو والا سنگ دا اللہ نا فرمانی اور دا اللہ خلاف کئی بہرحال زخو پختو تو دم یا یوحنا سعبدو ربکم او لوگو بندگی کرو صرف اور صرف اپنے رب کی اکیلے اپنے رب کی الدی وہ رب خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا والذین من قبلی اور پیدا کیا ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون خام خا کہ تم ڈرنے والے بن جاؤ اللہ سے متقی بن جاؤ لالکم تتکون اللہ جالکم الارض فراشا وہ اللہ جس نے بنایا ہے ٹھہرایا ہے تمہارے لیے زمین کو بچھونا و بنا ان اور بنایا ہے تمہارے لیے آسمان کو چھت بغیر ستونوں کے کی کھڑا کیا چھت آسمان وانزل منسما ما ان اور برسائی اللہ نے اوپر سے بارشیں فاخر جب ہی منسماراتی رزق اللہ تو پھر نکالی اس بارش کے ذریعے میووں میں سے پھلوں میں سے رزق تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق تمہارے لیے فلا تجاللہ ہی انداد انداد ند کی جمع ہے ند نظیر اور مقابل کو کہتے ہیں تو اللہ کے لیے نظیر اور مساوی تو کوئی نہیں ہے اور نہ کسی نے مانا ہے تو یہ اطلاق مجازن ہوا ہے مقصد یہ کہ جو صفات خاصہ میں اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہراتا ہے گویا کہ مخلوق کو اللہ کا مساوی بناتا ہے ابو حیان نے باہر محیط میں لکھا سمو اندادن اعلیٰ جہت المجاز منحصو اشرکوہم ماہ سورتن لا حقیقت خطیب صاحب نے بھی یہ لکھا تفسیر کبیر میں امام راضی نے بھی یہ لکھا کہ ند کو مجازن ذکر کیا دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے اللہ کی مخلوق کو بھی ہی اللہ کی طرح مانا ہو اور اللہ کا مسل اور مسیل مانا ہو کسی ایک صفت میں کسی ایک بات میں اللہ کے شریک بناتے ہیں لوگ لیکن بیا نہیں ولی کو اللہ کی طرح نہیں مانتے مطلب یہ کہ یہ نسبت اندادن کی مجازن ہے حیس ماہو تعالی صورتن لا سورتن فلا پلا تجاللہ اندادن تو مٹھا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی صدار مسیل ہم مثل وان تم اور حال یہ ہے کہ تم سمجھتے بھی ہو جانتے بھی ہو یہ توبیخ تھی وہ ان کن تم فی رئی بھی ممان زلنا ابدینا فاتو بھی سورت ہی ودو شہدا اس آیت میں زجر ہے اور چیلنج ہے مقابل کو مخالف کو چار باتیں ہیں اس آیت میں چار باتیں یاد کر لو ایک اس آیت میں من نے قرآن کو زجر ہے زجر مانا دھت یہ کیوں تم قرآن سے انکار کرتے ہو قرآن سے منہ پھیرتے ہو کیوں ایسا کرتے ہو دوسرا اس آیت میں ترغیب ہے صدق قرآن بیان ہو رہا ہے صدق قرآن بیان ہو رہا ہے نزلنا نزلنا کے ساتھ میں نے نازل کیا تو یہ میری سچی کتاب ہے تیسرا اس آیت میں صدق رسول بیان ہو رہا ہے اس بات رسالت علی ابدینا کے ساتھ میں نے نازل کیا اپنے بندے پر تو جب میں نے نازل کیا اپنے بندے پر تو میرا بندہ میرا رسول ہے نہ سچا اور تیسری مطالبہ دلیل کا منکرین سے منکرین سے مطالبہ ہے دلیل کا فاتوبی صورت ممسلی چار باتیں ہوئی اب آپ سنیں ون کن تم اگر ہو تم فی رئی شک میں اللہ نے تو فرما دیا لارے بفی لیکن پھر بھی اگر تم ہو شک میں مما اس کتاب سے نزلنا جو میں نے نازل کی ہے آلہ دینا اپنے بندے پر جو کتاب میں نے نازل کی تو مانا یہ کتاب سچی ہے سچی ہے میری یہ کتاب کیونکہ نزلنا اور پھر آلاب دینا میرا رسول بھی سچا ہے کیونکہ اس پہ میں نے نازل کیا اپنی کتاب کو یہاں دیکھے میدان مناظرہ اور مقابلہ میں نبی علیہ السلام کی صفات میں سے صفت عابد بیان ہوئی ابدیت کی صفت بیان ہوئی کیوں یہ بڑی صفت ہے یہ بڑی صفت ہے اسی لیے اس کو بیان کیا یہاں ایک مارے کا تلارا مسئلہ ہے کہ نبی علیہ اللہ تو نور ہیں کہ بشر ہیں اور اس پہ دلائل ہیں تو ہمارے ایک عالم ہے وہ کہتے ہیں یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ نبی علیہ السلام نور ہیں کہ بشر ہیں کیونکہ تقابل والا سوال نقیزین میں بنا کرتا ہے دو متضاد چیزوں میں بنا کرتا ہے یہ آسمان ہے کہ زمین ہے یہ رات ہے کہ دن ہے یہ پانی ہے کہ آگ ہے سوال تو بنتا ہے لیکن یہاں سوال بنتا ہی نہیں کیونکہ نور اور بشر میں نور اور بشر میں تضاد ہے ہی نہیں تو پہلے تو یہ سوال ہی غلط ہے نبی علیہ السلام نور بھی ہیں بشر بھی ہیں بنا بر مختلف اعتبارات ذات کے اعتبار سے ذات کے لحاظ سے نبی علیہ السلام تو سلام بشر ہیں جیسے دینا یہاں کہا ذات کے لحاظ سے عبد ہے بندے ہیں بشر ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرمایا سبحان الدی اسرابی آبدی نل مسجد الحرام مسجد ال اقسا سورہ کحف کی پہلی آیت میں فرمایا الحمدللہ اللذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل لہو عواجا سورہ کحف کی آخری آیت میں فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّسْلُكُمْ بَشَرٌ مِّسْلُكُمْ يُوحَائِ لَيَّا سورہ فرقان کی پہلی آیت میں فرمایا تبارک اللذی نزل الفرقان على عبده عبده لی لِلْعَالَمِينَ لین نظیرا سور نجم کی آیت نمبر دس میں فرمایا فاح الا اب عَبْدِهِ مَا دی ما اوہا کی دسویں آیت میں فرمایا رائے الَّذِي انہا عَبْدًا عَبْدًا عَبْدًا دن اب صلہ تو ذات کے اعتبار سے نبی علیہ السلام آبد ہے ہاں صفات اور مشن کے اعتبار سے نور نور ہیں اندھیرے دور کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا اندھیرے دور کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا جو اندھیرے دور کرنے کے لیے آیا تھا وہ نور ہی تھا نور ہی تھا تو ذات کے اعتبار سے عبد اور بشر صفات کے اعتبار سے مشن کے اعتبار سے نبی علیہ السلام نور ہیں محمد بشر اللہ کل بشر بل ہوا کوتن محمد بشر ہیں لیکن عام بندوں عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں بل ہوا یا کوتن الحجر پتھر تو سارے پتھر ہوتے ہیں لیکن یاقوت کو تو جدا شان ملتی ہے بل هو یا یاقوت فل الحجر اب تو بات ویسے بھی ہماری اس طرف سے اردو اور پنجابی کی ہو چکی ہے ہاں پشتو تو ہم نے ابھی چھوڑ دی تو آپ کے لیے پنجابی کا شیر کچھ بڑ کا لال بڑ کا رنگ دعدا ہک جا کچھ پہچانتے ہو تھا بلورے ورتوئی پختو کی کچھ بچے چھوٹے بچے اس سے کھیلتے ہیں کچھ بڑ کا لال بڑ کا رنگ دو آدہ ہک جا جدو نظر سرافادی گزرے جدو نظر سرافادی گزرے فرق ہزار کو آندا دا, دا کچھ یو کرنا اور اسی طرح لال بھی ایک پتھر ہے لیکن دونوں کے رنگ پہ دھوکا نہیں کھاتے جوہری رنگ دعدہ ہک جا خو جد و نظر صراف دی گزرے فرق ہزار کوہدا جب سراف کی نظر گزرے جوہری کی نظر گزرے ان دونوں پر تو کچھ کو وہ نالی میں پھینک کے اور لال کو اپنے پاس رکھ دیتا ہے قیمت ادا کر دیتا ہے اس کی تو اسی طرح ہم بھی بندے ہیں رسول اللہ بھی عبد اور بشر ہے لیکن فرق ہزار کوہاندہ بے شمار کو ہاندا فرق بہت ہے فارسی کے شاعر نے بھی پشتوں سے اردو اردو سے پنجابی اور پنجابی سے فارسی میں چلو عبد دیگر عبدو ہو چیز دیگر عبد دیگر عبدو ہو دیگر, عبد دیگر عبدو ایسرا پا انتظار او منتظر عبد جدا ہے ابدہ جدا ہے ابدہ اور اصول ہو جدا ہے عام بندے تو گندے ہیں لیکن ابدہ چیزے دیگر کیوں ایسا پا انتظار او منتظر یہ عبد انتظار انتظار ہے ہر وقت انتظار میں رہتا ہے کہ کب اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی انتظار کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں انتظار کی نظریں جمائے ہوئے ہیں کہ کب اللہ کی رحمتیں اتریں گی لیکن او منتظر آبد ہو تو وہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں جس کا انتظار کرتی ہیں اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آبد انتظار کرتا ہے کہ کب جاؤں گا اللہ کے در میں پیش ہوں گا اب وہ ہے کہ اللہ جس کا انتظار کرتا ہے جبریل نے فرمایا تھا نبی علیہ السلام سے اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے او منتظر او منتظر تو یہ ویسے ہی بنایا گیا ایک اختلافی مسئلہ ہے اعتدال کے ساتھ اگر اس مسئلے کی حقیقت کی طرف نظر کی جائے تو کوئی اختلاف نہیں اللہ کے نبی ذات کے اعتبار سے بشر صفات اور مشن کے اعتبار سے نور ہیں نور ہیں ہاں ذات کے اعتبار سے نور کہنا اور پھر میں اللہ کہنا جیسے اللہ نور سماوات والارض تو احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے بے شک اللہ نے محمد کو اپنے نور ذاتی سے پیدا فرمایا تو پھر عیسائیوں کا عقیدہ کہ عیسا من اللہ ہے تو ان کا عقیدہ نبی علیہ السلام جز من اللہ ہے تو کیا فرق ہوا بے شک اللہ نے محمد کو اپنے نورے ذاتی سے پیدا فرمائے یہ کیا کہہ رہے ہو کہاں چل رہے ہو وین کن تم فی رزینا اگر ہو تم شک میں اس وحی سے جو نازل کی ہے ہم نے اپنے بندے پر فاتوبی صورت ممس لی تو لے ایک صورت قرآن کی طرح ممس لی مم بیانیہ ہے قرآن کی طرح ایک صورت لے یا من تبعیضیا ہے گویا کہ بیعینی ہی قرآن کی طرح نہ لاؤ لیکن کچھ نہ کچھ تو قرآن کی طرح لے آؤ کسی ایک صفت میں قرآن کا مقابلہ کر لو فصاحت میں کر لو بلاغت میں کر لو اعجاز میں کر لو میں کر لو تحدی میں کر لو قرآن کریم کا مقابلہ ندرت میں کر لو کی ندرت میں کر لو واقعات ماضی اور آتیہ میں کر لو تم قرآن میں کوئی جھوٹ ثابت نہیں کر سکتے اور اپنے عقیدے کو سچ ثابت نہیں کر سکتے سمجھ میں آ رہی ہے بات تو کسی ایک صفت میں مم مسلی من تویزیہ ہو گیا قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا نہ فساد نہ بلحا اگرچہ عربی تمام کی تمام فصیح زبان ہے اور عرب بہت فسحا ہے ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا پورا کا پورا کیس عدالت میں چلا ہے اور سارا کیس منظوم کلام میں چلا اشعار تھے ایک بیوی اور شوہر کا کیس تھا قاضی کی عدالت میں شوہر کے خلاف بیوی نے استغاثہ کیا وہ اشعار ہیں قاضی نے شوہر سے پوچھا وہ اشعار ہیں شوہر نے اپنی صفائی بیان کی وہ اشعار ہیں منظوم کلام ہے پھر قاضی نے فیصلہ سنایا وہ بھی منظوم کلام پورا کیس منظوم کلام ہے ان کی عام باتیں بھی عام باتیں بھی ایسے ہوا کرتی تھی اشعار پڑھتے تھے ہر وقت بہت تھے وہ دیہاتی لوگ ان پڑھ لوگ ایسا کلام ایسے اشعار ایسا کلام منظوم مقفا کہ مثال نہیں ملتی تھی لوگ آش آش کرنے لگتے تھے ایک شیعہ عالم گزرا ہے ابو الفضل فیضی ابو الفضل فیضی یہ وہ تھا جس نے دین اکبری بنایا تھا اور اکبر کو مغل بادشاہ جو اکبر تھا اس کو گمراہ کیا تھا ابو الفضل فیضی نے ایک دفعہ اکبر سویا تھا تو اس نے کہا جب اکبر کو جگا کے کہا تم نے کچھ سنا اس نے کہا میں تو سو رہا تھا میں کیا سنتا جب سونے والے نہیں سنتے تو مرنے والے کیسے سنیں گے یا کہتے ہیں مردے سنتے ہیں وہ سو رہا تھا نہیں سنا سوتے ہوئے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرو چپکے چپکے وہ نہیں سنتا مردے کیسے سنتے ہیں پتہ نہیں یہ لوگ کس طرف چل پڑے ہیں بہرحال اس نے کہا میں نے تو نہیں سنا کیا ہو آواز تھی کہہ رہا ہاتف آواز کا ہاتف غائبانہ آواز کو کہتے ہیں کسی کو دیکھو نہیں اور سنو غائبانہ آواز کو ہاتف کہتے ہیں اب عرب ٹیلی فون کو بھی ہاتف کہتے ہیں تو ہاتف آواز کر رہا تھا یعنی غائبانہ آواز آ رہی تھی کیا تھی یا ایو ہل بشر لا تسبل البقر ان تذب البقر فم اوا کو اب پڑھ کے سامنے یہ آئے تھے یہ کلام پڑھو کہ قرآن کی آئے یا یو بشر لا تصبہ البقر ان تسبہ البقر فم اوا کو مستقر او بندے گائے کو زبا نہ کرو اگر گائے کو ذبح کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے تو دین اکبری میں گائے کو ذبح کرنا منع ہو گیا اس اب الفضل فیضی نے ایک تفسیر لکھی ہے تین جلد کی تین جلد قرآن کی تفسیر ہے جسے تفسیر بے نقط کہا جاتا ہے تفسیر بے نقط تین جلد تفسیر لکھی ہے قرآن کریم کی اور اس تین جلد تفسیر میں کوئی ایک حرف بھی نقطے والا نہیں آیا ایسا کلام اس نے بنا کے قرآن کی تفسیر کی ہے تفسیر بے نقط اسے کہتے ہیں کہ اس میں ایک حرف بھی نقطے والا نہیں جس کے اوپر نقطہ ہو نیچے نقطہ ہو جس حرف کے اندر نقطہ ہو ایسے حروف اس تین جلد کی تفسیر میں اس نے نہیں ذکر کیے اتنا فصیح تھا ابو الفضل فضی اس طرح بہت سی مثالیں ہیں تو عرب سارے فصیح تھے لیکن قرآن کی فصاحت کا تو مقابلہ نہیں پھر بھی ہمارے علماء اور مشائق ذکر کرتے ہیں مم مسلی ہی مسلی ہی مقابلہ قرآن کی طرح دلائل میں تھا چیلنج یہ تھا جس طرح قرآن دعوی مدلل ذکر کرتا ہے اور دلائل کے ساتھ ثابت کرتا ہے اسی طرح تم اپنا دعوی ثابت کر کے دکھاؤ ام مسلی یہ مانا ہے وہ ان تم فی رئی بھی ممان ذلناگر ہو تم شک میں اس وحی سے جو ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے پر فاتو بھی سورت امسری تو لے آؤ ایک سورت قرآن کی طرح دلائل میں یہاں ایک سورت کا مطالبہ کیا سور بنی اسرائیل ذرا دیکھیں پندرواں پارہ آیت نمبر اٹھاسی ایٹی ایٹ اٹھاسی نمبر آیت اللہ اجتماطل سول جن علائیاں تو بھی مسری حادل قرآن لایا تو نہ بھی مصری ہی کہہ دیجیے اگر جمع ہو جائے انسان اور جنات اس بات پر کہ لے آئے قرآن کی طرح کوئی کلام دلائل اور فساحت میں لایا تو نہ بھی مصری تو نہیں لا سکتے قرآن کی طرح ولو باد ہم لبادن ظہیرہ اگرچہ ہو جائیں بعض ان میں سے بعضوں کے امدادی پھر بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے سورہ یونس کی آیت نمبر اٹھتیس دیکھیں سورہ یونس اٹھتیس نمبر آیت گیارہواں پارا آیت نمبر اٹھتیس امیقول آیا کہتے ہیں یہ لوگ بنایا ہے اس قرآن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قل کہہ دیجیے فاتو بھی صورت ہی لے آؤ ایک صورت قرآن کی طرح و دھڑومن سطح تم مندون اللہ کن تم صادقین اور پکارو اس کو جس پر تمہاری طاقت پہنچتی ہو اللہ کے سوا اگر ہو تم سچے تو اگر تم سچے ہو تو اپنے معبودین کو بھی پکار لو اور قرآن کا مقابلہ کر لو سورہ ہود کی آیت نمبر تیرہ دیکھے آیت نمبر تیرہ اس یونس کے بعد سورہ ہود ہے آیت نمبر تیرہ امیقولا آیا کہتے ہیں یہ لوگ بنایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے قل تو کہہ دیجیے فاتو بھی آشری سور مسلی ہی لے آؤ دس سورت قرآن کی طرح مفتریاتن اپنی طرف سے بنائی ہوئی تم مندون تم صادقین تو یہاں بھی سورتن ہے سورحود میں بھی آشر سورن ہے علماء تفصیر فرماتے ہیں پہلے ان کو چیلنج تھا کہ دس صورتیں قرآن کی طرح لے کے آؤ دس صورتیں کیونکہ عرب مکے میں دس قبیلے بستے تھے تو ہر قبیلے کو جدا جدا چیلنج تھا ہر قبیلہ اپنا اپنا چیلنج قبول کر لے اور قرآن کے مقابلے کے لیے ایک ایک صورت لے آئے بھی آشری سور چلو دس قبیلے دس صورتیں قرآن کی طرف بنا کے گھڑ کے اپنی طرف سے افطرا کر کے لے آؤ جب دس قبیلے ایک ایک صورت لانے سے یعنی دس صورت لانے سے آجز ہو گئے تو پھر چیلنج ہوا فاتو بھی صورتن دس نہیں دس قبیلے جمع ہو کے ایک صورت لے آؤ تب بھی عاجز ہو گئے تو پھر چیلنج تھا وہ دومنست تم اپنے معبودین کو بھی پکار لو تو پھر چیلنج ہوا ان اجتماعات جن ان سوالیاں تو مسلح القرآن تم دس قبائل مکے کے تو چھوڑو تمام انسان اور جنات جمع ہو کہ قرآن کی اس طرح ایک صورت نہیں لا سکتے نہیں بنا سکتے تو یہ چیلنج بتدریج تھا پہلے ہر قبیلے سے اکیلے اکیلے ایک ایک صورت کا مطالبہ تھا پھر دس کے دس قبیلوں سے ایک سورت کا مطالبہ تھا پھر وہ دستتا تم کا چیلنج تھا پھر لما جنوت القرآن ساری دنیا ساری کائنات کے انسان اور جنات قرآن کا مقابلہ نہیں کر سک یہ چیلنج آج تک ہے قیامت کی صبح تک کوئی اس کو قبول نہیں کر سکتا یہ قرآن کے صدق کی بڑی دلیل ہے وہ ان کن تم فیرئی بھی ممانزل نا اور اگر تم شک میں ہو شک میں ہو اس وہی سے جو نازل کی ہے ہم نے اپنے بندے پر فاتو بھی صورت ان تو ایک صورت مم مصری قرآن کی طرح ودڑ ودڑ شہادا کم اور پکار لو تم اپنے شہدا کو اپنے شہداء کو بھی پکار لو سے مراد کون ہے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں شہدا کم قدوتا اپنے سرداروں کو اپنے عمارا اور بڑوں کو پکارو کودوتا خطیب صاحب نے بھی لکھا ہے اور سمرقندی نے بھی باہر العلوم میں لکھا ہے اس تعین بھی احباری و رحبانی یعنی عبادکم استعینو بھی آلیہ تی کم وسطین بھی خوطبا و تم امداد مانگ لو اپنے مولویوں سے اپنے پیروں سے اپنے معبودین سے عبادی کو اور سمرکندی لکھتے باہر العلوم میں استعین و بھی آلحتی کم استعین و بھی خوطبا کم و شعرا تم لوگ امداد مانگ لو اپنے آلحا سے اپنے خوطبہ اور شعرا سے امداد مانگ لو نا قرآن نے یہ تحدی ان کو کی ودرو شہدا کم بارالعلوم پہلی جل صفحہ ایک پر یہ قول ہے استعینوا وبی استعینوا کم استرین اور پھر لکھا کہ یہاں ہی سے مراد کیا ہے روح المانی نے لکھا نظم و میں بھی لکھا سورہ یونس کی سورہ یونس کے آیت کے نیچے مم مسلی فل فساحتی و بلاغتی و جزالت المانا و ارتباطل آیاتی وصور قرآن کی طرح فساحت اور بلاغت اور جزالت علمانہ معنی کے مضبوط ہونے میں اور ارتباط آیاتی وصور آیتوں اور سورتوں کے مربوط اور ربط مربوط ہونے میں قرآن کا مقابلہ کر لو تم لاؤ نہ ایسا کلام ایسا مربوط اور ایسا بلیغ اور فصیح اور ایسا جزیل کلام لا کے دکھاؤ اگر تم کہتے ہو یہ محمد کی افطرا ہے تو تم بھی افترا کر کے دکھاؤ و دو شہادا تم اپنے بڑوں کو اپنے مولویوں اور پیروں کو اپنے آلیہ کو مندون اللہ, اللہ, اللہ کے سوائن کن تم صادقین اگر ہو تم سچے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو قرآن کا مقابلہ کر کے دکھاؤ کیونکہ اگر محمد بنا سکتا ہے تو تم بھی بنا سکتے ہو بنا کے دکھاؤ نا قرآن کی طرف فلم تفالو ولن تفالو یہ زجر ہے فلم تفالو ورلن تفالو پس اگر یہ لوگ نہیں کر سکیں یہ کام اور ہرگز نہیں کر سکتے یہ زجر ہے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکیں اور ہرگز کر بھی نہیں سکتے لن تفالو تاکید ہے تو فت النار رلتی اگر نہیں کر سکتے تو اگر نہ کرو تم یہ کام اس چیلنج کو قبول نہ کرو و لن اور ہرگز قبول بھی نہیں کر سکتے تو نہ قرآن کا مقابلہ کر سکتے ہو اور نہ قرآن پہ ایمان لاتے ہو تو فت کنارلتی وقود ہنناسو و لارا پھر ڈرو اس آگ سے کہ اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے فت کنارلتی تو ڈرو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن وقود ایندھن کو کہتے وقود ہنناسو جس آگ کا ایندھن لوگ ہوں گے ولح اور پتھر ہوں گے دنیا کی آگ گیس پہ جلتی ہے لکڑیوں پہ جلتی ہے تو اتنی حرارت ہوتی ہے جہنم کی آگ انسانوں اور پتھروں پہ جلے گی تو اس کی کتنی حرارت ہوگی وقود حسول اور عدت لل کافرین تیار کی گئی ہے یہ آگ کافروں کے لیے جہنم کی تیاری کا بیان قرآن میں گیارہ دفعہ ہے اہل سنت وال جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جہنم اور جنت پہلے سے تیار ہے کہاں ہیں اللہ کو اس کا علم ہے ابھی مہما بھم اللہ ہُو رسول بس فت کنارلتی وقود ہناس تو ڈرو اس آگ سے جس آگ کا لوگ ہوں گے لوگ مشرک و اور پتھر ہوں گے پتھروں سے مراد کیا ہے تو بعض علماء فرماتے ہجارہ سے مراد ان کے معبودین نے باطلا ہیں تو پھر اشکال یہ ہے کہ ان معبودی نے باطلا ان پتھروں کا کیا قصور تھا جنہیں آگ میں ڈالا جائے گا انہوں نے تو ان پتھروں کو تراش کر بت بنائے تھے تو ان پتھروں کا کیا گناہ تھا جسے جہنم کی آگ میں ان پتھروں کو گرایا جائے گا تو جواب یہ ہے کہ ان بتوں کو جہنم میں گرایا جائے گا تعذیب کے لیے نہیں تجلیل کے لیے تعذیب کے لیے نہیں ان پتھروں کو جہنم میں جہنم کی آگ میں اس لیے نہیں گرایا جائے گا کہ انہیں اللہ عذاب اور سزا دے گا بلکہ یہ تزلیل کے لیے ہوگا تزلیل مشرقوں کی مقصود ہوگی کہ دیکھو تم اتنے ذلیل ہو کہ تمہارے معبودین بھی تمہارے ساتھ آگ میں جل رہے ہیں یا یہ اشارہ ہے شدت نار کی طرف ایسی آگ ہوگی ایسی آگ ہوگی گویا کہ یہ آگ پتھروں پہ جلی ہوگی لکڑیوں پہ نہیں بہت مضبوط اور سخت اور بہت تیز گرم آگ ہوگی سمجھ میں آ رہی یہ بات بعض کہتے اجارہ سے مراد خاص حجارہ ہیں ہے صحیح روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان ہجارہ سے مراد کبریا کے حجارہ ہیں پتھر ہیں کچھ خاص پتھر ہیں جن کی چند خصوصیات ہے ایک آگ جلدی لگتی ہے ان پہ دوسرا بہت دیر تک لگی رہتی ہے وہ پتھر پھر ٹھنڈے نہیں ہوتے تیسری بہت بدبو ہوتی ہے اس کی آگ کی اور چوتھی بہت گرم ہوتی ہے اور پانچویں صفت بدن کے ساتھ بہت السک ہوتی ہے وہ پتھر پہ جلنے والی آگ بدن کو بہت جلاتی ہے فلم تَفْعَلُوا اگر نہیں کر سکتے تم یہ کام ولن اور ہرگز نہیں کر سکتے ہو ہی نہیں سکتا ایسا قرآن کا مقابلہ تم کیسے کرو تو فت کنار ڈرو پھر آگ سے اللہ اس آگ سے یہاں نار کے لیے اس میں موصول اللہ مونس کا استعمال ہوا اور کبھی کبھی قرآن میں اللہ آتا ہے سورہ السجدہ دیکھیں آیت نمبر بیس سورہ السجدہ اکیسواں پارا آیت نمبر بیس وکیل الحم زوک و آزا الذي نار لذی کن تم بھی تکزیبون زوق و آزا بن نار کن تم ہی کے لیے اس میں موصول الذي کا آیا الزی مفرت مذکر تو جہاں معنس ہے تو نار لفظ کے اعتبار سے معنث ہے جہاں مفرد مذکر کا الذی اس میں موصول آیا تو وہاں تشدید نار کی طرف اشارہ ہے کیونکہ مذکر مونت سے زیادہ اچھی سزا دے سکتا ہے ولنت فلوفت تقنار لتی تو ڈرو آگ سے اس آگ سے وقوہ سول ہی جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے وہ عدت لل تیار کی گئی ہے یہ آگ کافروں کے لیے پہلے سے تیار ہے اب بشارت خوشخبری ماننے والوں کو جن لوگوں نے او بدو رب کا مسئلہ مان لیا وہ بشیر لدین عامن و الصالحات اور خوشخبری دے دون لوگوں کو جو ایمان لے آئے وہ الصالحات اور انہوں نے عمل کیا نیک عمل صالح سے مراد کون سا عمل ہے تو عمل صالح سے مراد صاد لام ہا دلالت کرتا ہے موافقت پر وہ عمل جو رسول اللہ کی شریعت اور سنت کے موافق ہو سلحا سواد لام ہا سلحہ موافقت کو کہتے ہیں روغ جوڑ جاڑے تو تفسیر بیزاوی میں عمل صالح کا کی تعریف اس طرح کی کل ما و الشرع ہو ہر وہ عمل عمل صالح ہے جو شریعت کے موافق ہو جس کو شریعت سے کے موافق کیا گیا ہو شریعت سے سیکھا گیا ہو حسن ہو شریعت نے اسے حسن کہا ہو اچھا کہا ہو تو یہ عمل صالح سالے ہے پھر ابو حیان لکھتے ہیں البہر الباہر المحیط میں کہ عمل صالح کی چار اجزاء ہیں ایک علم ہے دوسرا نیت ہے تیسرا اخلاص ہے اور چوتھا مداوت جب یہ چار باتیں کسی عمل میں جمع ہو جائیں تو وہ عمل صالح کہلاتا ہے چار حروف ہے نسواد الف لام ح صالح۔ تو چار اجزاء بھی ہے علم نیت اخلاص اور مداومت علم نیت اخلاص اور مداومت جس عمل میں ہو وہ عمل عمل سالے ہوا کرتا ہے اور حافظ ابن کثیر نے سورہ بقر کی ایک سو بارہ نمبر آیت کے نیچے لکھا فزیل ابن آیاس کا قول ذکر کیا فین نل عامل متقبل شرطین ہر عمل کی قبولیت کے لیے دو شرائط ہے احدما خالص و جبارک و تعالی پہلی شرط یہ ہے کہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے وسانی اور دوسری شرط یہ ہے کہ عمل موافق ہو شریعت نبی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہو وہ عمل صالح ہے اور عمل قبولیت عمل کی قبولیت کے لیے یہ دو شرائط ہے پھر یہ بھی یاد کر لو علماء نے ضابطہ عمل صالح کے لیے ذکر کیا ہے تسویغ للعمل تسویغ العمل عمل کو برابر کرنا شریعت کے مطابق اس کے لیے تین چیزیں ہیں ایک کیف ہے بل دوسرا عین ہے اور تیسرا کم ہے کم کیف این شریعت نے عمل کی جتنی مقدار مقرر کی ہے اس مقدار میں عمل کرنا کم کمیت مقدار کیف کیفیت شریعت نے عمل کے لیے جو کیفیت متعین کی ہے اسی کیفیت سے عمل کرنا اور این وقت کو کہتے ہیں شریعت نے ایک عمل کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے اس وقت میں وہ عمل کرنا این یہ تین باتیں تھی کم کیف اور این خسلطانی قیامتی لما فالتو کی فالتا حضر شیخ القرآن علیہ الغفران نے ضیاء نور میں اجماع ذکر کیا ہے علماء کا کہ تمام علماء امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ قیامت کے دن دو باتوں کا خام پوچھا جائے گا ضرور پوچھا جائے گا بندے سے ایک لما فالتو بندے تو نے یہ عمل کیا تھا تو کیوں کیا تھا اور دوسرا وکی فالتا کیا تھا تو کس کے طریقے سے کیا تھا کیسے کیا تھا کئی ففال تھا ابشری لدین آ منو الصالحات اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے آ ایمان لے آئے وامل الصالحاد اور عمل کیا نبی علیہ السلاۃ کی شریعت اور سنت کے موافق عامل الصالحات اور دیکھو ایمان اور عمل صالح کے درمیان واوی عاطفہ اور عطف تقاضا کرتا ہے مغارت کا مانا ایمان جدا چیز ہے عمل صالح جدا چیز ہے جنت کے لیے نفس ایمان مطلق دخول کے لیے نفس ایمان کافی ہے ہاں دخول کامل کے لیے عمل صالح کی بھی ضرورت ہے من قال لا الہ الا اللہ بس صدق دخل الجنہ حدیث میں آتا ہے جس نے لا الہ الا اللہ دل کی گہرائی سے کہہ دیا اور مان لیا تو یہ جنت میں جائے گا اگرچہ عمل نہیں کیا لیکن جنت میں جائے گا لیکن فور جنت میں جانے کے لیے جنت کی اعلی مرتبوں کو پانے کے لیے عمل سالح کی ضرورت ہے عمل سالح کی ضرورت ہے بعض علماء فرماتے عمل صالح سے مراد یہاں دوام عال المان ہے دوام عالل ایمان ہے آ خوشخبری دے دون لوگوں کو جو ایمان لے آئے وہ عامل سالحات اور اس ایمان پہ قائم و دائم رہے عمل صالح بھی کیا عمل صالح ایمان کا جز تو نہیں لیکن ایمان کا تقاض اور مطالبہ اور حق ضرور ہے تو دوام مالل ایمان مراد ہے یا دخول جنت میں جنت میں داخل ہونا دو قسم پر ہے ایک فلفور بے حساب اور دوسرا بادل حساب یہاں بے حساب جنت میں دخول مراد ہے فور بشر الدینہ منو وعملوا الصالحات خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیا انہوں نے نیک خوشخبری دے دو ان کو ان لم کہ یقیناً ان کے لیے جنات جنتیں, جنتیں ہوں گی تجریم ان تحتی انہار کہ بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں تحت بمان قرب ہے جیسے سورہ مریم کی آیت نمبر چونسٹھ چوبیس آیت نمبر چوبیس اللہ رب العزت نے فرشتے کے واسطے فرشتے کے ذریعے بی بی مریم سے کہا کہ تیرے پاس قریب دیکھو یہ چشمہ پانی کا بہتا ہوگا آیت نمبر چوبیس سور مریم کی ذرا دیکھے تحت بمان قرب تحت بمان قرب فنا داہا منتہا اللہ تحزنی فنا داہا من تہتہا تہ تہا من قربہ اللہ تہزنی ادال ربو کی تحت کی تحت کی تحت بمانے قرب تو میں تحت یا انہار بہتی ہوں گی ان کے قریب قریب نہریں یا تحت بمانے تصرف بھی آتا ہے تصرف ان کی مرضی کے مطابق جنت کی نہریں بہتی ہوں گی سورہ زخرف کی آیت نمبر 51 پچیسواں پارہ آیت نمبر 51 یہ قرآن کی مختلف آیات میں تحت کا لفظ آئے گا بس یہ تفسیر آپ یاد کر لیجیے آپ کو سہولت ہوگی ان تمام آیات میں جہاں تحت کا لفظ آئے ہادل الانہار تجری من تحتی فرعون کہتا ہے یہ نہریں تجری من تحتی بہتی ہیں میرے حکم پر میرے حکم پر نہر بہتی ہیں مصر میں تو تجری من تحتی حل انہار جنت کی نہریں جنتیوں کے حکم سے بہیں گی ان کی مرضی کے مطابق بہیں گی تحت بمانے تصرف یا مزاف کے حذف کے ساتھ مانا کرو گے من تحت حل انہار اے منتحتی اش جاری حل انہار و یا من تحت قصوری حل انہار جنت کے درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جنت کے بنگلوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جو نہر درختوں کے سائے میں بہے اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں ایک منظر بہت حسین ہوتا ہے درختوں کے سائے میں بہنے والے پانی کا نظارہ بہت حسین ہوتا ہے دوسرا فائدہ اس کا پانی صاف ہوتا ہے کیونکہ دھوڑ وغیرہ سے درخت بچاتے ہیں اور تیسرا فائدہ ٹھنڈا ہوتا ہے پانی کیونکہ دھوپ نہیں لگتی سائے میں بہرے جنت کی نہریں اسی طرح ہوں گی جنت کی نہروں کے پانی صاف بھی ہو گئے اور جنت کی نہریں ٹھنڈی بھی ہوں گی اور جنت کی نہریں حسین منظر بھی پیش کریں گی یہ نہریں کتنی قسم کی ہیں سورہ محمد کی آیت نمبر پندرہ دیکھیں چھبیسواں پارہ مسل الجنت التی وہ عید المتقن مسل الجنت التی وہ عید المتقن صفت اور مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا جاتا ہے متقیوں کے ساتھ فیحا انہار مما ان غیر آسن اس جنت میں نہریں ہوں گی مما ان پانی کی غیر آسن جو نہ ہوگا بدبودار وان ہاربنلم تغیر تام اور نہریں ہوں گی دودھ کی جس کا ذائقہ بدلا نہیں ہوگا وان ہار امن خمر الزت الشاری اور نہریں ہوں گی شراب کی جو مزہ دیں گی لذت دیں گی پینے والے کو وانہار من امن اصلم اور نہرے ہوں گی شہد صفا کی گئی سے وَلَهُمْ فِيهَا فی كُلِّ کلرات وَمَغْفِرَةٌ فیرتم رَبِّهِمْ كَمَنْ ہوا خَالِدٌ فِي النَّارِ و سکومان امی من فقت <مَعَاهُم> تو یہ چار قسم کی نہرے پانی کی دودھ کی شراب کی شہد کی یہ نہریں بہتی ہوں گی ہم نے آیتوں کی آیت کی تفسیر میں اشکالات کو دفع کر دیا کیونکہ لفظی ترجمہ اگر کیا جائے کہ تجری من تحتی حل انہار بہتی ہوں گی جنت کے نیچے نہریں تو جب جنت کے نیچے نہریں ہیں تو جنتیوں کو کیا فائدہ وہ کنویں کھو دیں گے ٹیوب ویل لگائیں گے کیا کریں گے تو ہم نے اس کا معنی کر دیا ایک معنی تحت بمانے قرب دوسرا تحت بمانے تصرف جنتیوں کی مرضی کے مطابق یہ نہریں چلتی ہوں گی سور دہر میں آتا یہ فج جرون کوئی جنتی اگر یہ ارمان کرے میں شہد کی نہر سے کچھ تھوڑا بہت پی تو خود بخود آٹومیٹک پائپ آ جائے گا اس کے منہ میں وہاں سے شہد پہنچ جائے گی تو ان کی مرضی کے مطابق یہ نہریں چلیں گی یا منتہتا مضاف کا حذف مانو من تحت اشجار ہا من تحت قصور ہا بس جو ہی گھروں سے نکلے کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی اور درختوں کے سائے کے نیچے بہتی ہوں گی کُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ منہا منسمرت رسقا ہر بار جب ان کو خوراک دی جائے منہا اس جنت سے من ان کچھ میووں میں سے رسکن خوراک اللہ یہاں دیکھیں بشر بشارت سے مراد یہاں خوشخبری ہے اور خوشخبری کو بشارت اس لیے کہتے ہیں خوشی کی خبر کو کہ اس کے آثار بشرے پہ ظاہر ہو جاتے چہرے پہ ظاہر ہو جاتے ہیں ہاں کلا رزو منہا من سمارت ار جب ہر بار جب خوراک دی جائے ان کو منہا اس جنت میں سے من سمارت کچھ پھلوں میں سے رزقن خوراک قالو تو یہ جنتی کہیں گے حادل ندی رزق من ان قبلو یہ تو اس خوراک کی طرح ہے جو رزق دی گئی تھی ہم جو دی گئی تھی ہم, ہم کو اس سے پہلے یہ تو دنیا کے سیب کی طرح سیب ہے انار کی طرح انار ہے آم کی طرح آم ہے بوتھو بھی متشعبحان اور دیا جائے گا ان کو اس جنت میں سے ہم رنگ دنیا کے میوے نہ ہم ذائقہ ہم رنگ ہوں گے ہم ذائقہ نہیں ہوں گے جنت کی اور دنیا کی نعمتوں کی شراکت صرف لفظ میں ہے حقیقت جدا جدا ہے رنگ اور الفاظ میں شراکت ہے اور یہ رنگ اتو بھی متشاب اس لیے کہ لوگ جنتی پریشانی میں مبتلا نہ ہو کسی پھل کے کھانے کا طریقہ کسی کو نہ آتا ہو وہ جتنا بھی خوش ذائقہ ہو مزہ نہیں آتا جب کھانے کا طریقہ آتا ہو اچھے طریقے سے کھا لیتے ہیں حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرکد کا واقعہ ہمارے اساتذہ بیان کرتے ہیں جب کہتے ہیں میں دار العلوم بن گیا تھا ہندوستان متحدہ ہندوستان ہی تھا اس وقت تو اس زمانے میں ہمارے ان علاقوں میں عام نہیں ہوا کرتے تھے لوگ عام نہیں جانتے تھے صرف کتابوں میں تھے تو ایک دن بازار میں ایک ساتھی کے ساتھ شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں جا رہا تھا تو ایک دکاندار کے پاس آم پڑے تھے تو میں نے اس ساتھی سے کہا آم نہیں کھائیں ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ آم ایک اچھا خوش ذائقہ پھل ہے تو آم نہ کھائیں تو اس ساتھی نے کہا کیوں نہیں ہم نے وہ آم خریدے تو آم تو خرید لیے لیکن آم کبھی کھائے نہیں تھے تو کھانے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا تو ساتھی کو میں نے کہا اس کا طریقہ جاننا چاہیے تو راہ میں کوئی آدمی گزر رہا تھا تو اس نے اس آدمی سے کہا بھائی اس آم کو کیسے کھایا جاتا ہے اس نے دیکھ کے مسکرا کے کہا اتنے بڑے آدمی ہو کہ آم کھانے کا طریقہ نہیں آتا تو چلا گیا وہ سمجھا کہ میرے ساتھ مسخرہ کر رہے ہیں اتنے میں شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں خود ہی پوچھتا ہوں تو ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی ہم پشاور سے آئے ہیں اور ہمارے علاقے میں آم ہوا نہیں کرتے ہم نے کبھی کھایا نہیں ہے یہ پھل آج اسے خریدا ہے تو کھانے کا طریقہ نہیں آتا آپ سکھا دیجئے دیجیے کہ آم کو کیسے کھایا جاتا ہے تو اس نے کہا چاقو ہے میں نے کہا ہاں پٹھان کے پاس تو چاقو ہوا کرتا جیب سے چاقو نکال کے دیا اس نے آم کو کاٹا اور کہا دیکھو یہ مغذ کھا کے چھلکا پھینک دو ہم نے وہ کھایا چھلکا پھینک دیا پھر ہڈی کو اس کے اوپر سے بھی مغذ کھا کے چھلکا پھینک دیا طریقہ آ گیا جب انسان کو کسی چیز کے کھانے کا طریقہ نہ آئے تو وہ کتنی خوش ذائقہ کیوں نہ ہو وہ پریشانی کا سبب بنتی ہے اور مزہ نہیں آتا لیکن جب ایک چیز کے کھانے کا طریقہ آئے اب ہماری طرح لوگ جب سٹینڈ کھانا کھانے کے لیے ہوٹلوں میں مدعو کیے جاتے ہیں تو وہاں تو کیا ہوتا ہے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آپریشن تھیٹر میں آ گئے مختلف قسم کے چاکو اور چھیاں ہوتی ہیں مختلف قسم کے چمچ وغیرہ ہوتے ہیں کانٹے ہوتے ہیں پلیٹیں ہوتی ہیں پورا ایک نظام ہوتا ہے ہم تو سیدھا سادہ لوگ بس سیدھا سادہ خوراک کو پہ سمجھتے ہیں اور سنت کے مطابق صحیح طریقے سے بیٹھ کے کھانے کو سٹینڈ کھڑے ہو کے کھانا یہ تو ہمارے علاقوں میں بیل بکریاں وغیرہ کھڑے ہو کے کھا سکتی ہے ہمارے علاقے کے انسان اس طرح نہیں کھا سکتے بہرحال اتو بھی ہی کی حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کلاما رزیقو منہام سمر اتر رزقہ ہر بار جب رزق دی جائے ان کو اس جنت میں سے پھلوں میں سے کوئی رزق خوراک خالو حادل رزق نامن قبل کہیں گے یہ جنتی یہ تو اس خوراک کی طرح ہیں اس پھل کی طرح ہیں جو ہمیں دی گئی تھی پہلے اس سے دنیا میں یہ دنیا کے پھلوں کی طرح ہیں لیکن وہ اتو بھی ہی متشابن دیا جائے گا ان کو اس جنت میں خوراک اور رزق اور پھل متشابہن دنیا کے ہم رنگ نہ کہ دنیا کے ہم ذائقہ والم متحرۃن من قبلوں سے مراد دنیا ہے یا من قبلوں سے مراد ساعت ہے تھوڑی دیر پہلے بھی ہمیں یہ دیا گیا یہ دیا گیا یا برزخ میں علی میں بھی یہ ہمیں کھلائے گئے تھے مختلف معنی علماء کرتے ہیں متشاب ہن مشاب فلون وفی ازوا جو متحرتن ان کے لیے ہوں گی اس جنت میں بیویاں اور جوڑے ازواج جوڑے مردوں کے لیے بیویاں عورتوں کے لیے خاون متحارتن بیویاں پاک پاک قرآن عموماً مردوں سے خطاب کرتا ہے عورتوں کو ان پہ قیاس کر لیتے ہیں متحارتن متحارتن اے مہذبتن حیثل خلقی و خلقی بار العلوم میں سمرقندی نے مانا کیا محزبت من الخلقی الخلق والخلق اللہ لہم اللہ لام اختصاص کے لیے خاص ان کے لیے خاص ان کے لیے یعنی ان ازواج میں کسی اور کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی یہ خاص ان جنتیوں کے لیے ہوں گے حورم مقصورن مقصور فلقیام نہ انہیں کوئی دیکھتا ہوگا نہ انہیں کوئی ہاتھ لگاتا ہوگا خاص ان کے لیے دوسرا یہ کہ مکان کی زینت مکین کے اعتبار سے ہوتی ہے مکان کی زینت مکین کے ساتھ آتی ہے اب جنت تو بہت خوبصورت جگہ ہے لیکن وہاں مکین خوبصورت اچھے نہ ہوں تو کیا مانا اچھے گھر میں بھرے لوگ رہیں تو وہ گھر اچھا نہیں ہوتا اور کمزور سے گھر میں اچھے لوگ رہیں تو لوگ کہتے ہیں بہت اچھا گھر آنا ہے تو جنت میں لہوم ان جنتیوں کے لیے خاص ان کے لیے کسی اور کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی فی زواجن اس جنت میں جوڑے ہوں گے ازواج ال متحرت من مہذبت الخلق والخلق خلق خلق اعتبار سے ہر اعتبار سے سیرتن سورتن پاک ہوں گی سورتن پاک حیض وغیرہ بول وغیرہ نہیں کریں گی دنیا کی عورتیں نہیں ہیں جو گھر میں اسی طرح گندی م گندی پھرتی ہیں اور جب باہر جائیں تو پھر اچھے کپڑے پاک کپڑے اور خوشبوئیں وغیرہ لگا لیتی ہیں نہیں اپنے خاون کے لیے اچھے کپڑے پہنا کرو گھروں کو آباد کرنے کا یہی نسخہ ہے خوشحال کرنے کا اور متحرتن بے اعتبار اخلاق اخلاق ان کے بہت اچھے ہوں گے حسد وغیرہ نہیں کریں گی بدزبانی نہیں کریں گی مشکات شریف میں حدیث ہے صفحہ نمبر پانچ سو پہ جنت کی حوروں کے اشعار ہیں گانے گائیں گی جنت میں اشعار پڑیں گی نحن الخالدہ تو نحن الخالدہ تو فلاں نبی دو ابادا و نہن الرازیا تو فلاں نسخ تو آبادا و نح النا اما تو فلاں تو من کا نلنا و کنالہ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں ہم پہ فنا نہیں آئے گا ہم ہمیشہ خوش رہیں گی ہم ناراض نہیں ہوں گی ہم ہمیشہ خوشحال اور تر و تازہ ہنسنے والی ہے ہم خفغان اور غم والی نہیں ہیں تو لمن کا نا لہو و کنالنا تو بالمن کا ن لنا و کنالہو خوشخبری ہے ان کے لیے جو کہ ہمارا ہوا اور ہم اس کے ہوئے تو ولاحمفی حاضم متحرتن ان کے لیے اس جنت میں بیویاں ہوں گی پاک پاک وہ فیحہ خالی اور یہ جنتی اس جنت میں رہیں گے ہمیشہ یہ بشارت کاملہ تھی کامل بشارت وسات مکان وسات رزق اور وسات رفاقت اور وساط زمان پہ موقوف ہوا کرتی ہے تو مکان کی وساط ہے جنت بہت وسیع مکان ہے وسات رزق دیا جائے گا ان کو اس جنت میں سے من سمارت رزقا اسی طرح وسات رفاقت ولحم فی حاض واجم متحرتن اور وساط زمان اے سادہ سادہ الفاظ میں اس طرح پڑھو کہ آپ کی سمجھ سے با باہر نہ جائے بات کامل بشارت خوشخبری اور خوشحالی کے لیے چند باتوں کی ضرورت ہوتی ہے انسان اس وقت تک خوش نہیں ہوتا جب تک اس کا اپنا گھر نہ ہو اس کے سر کے اوپر چھت نہ ہو تو بش وعملوا الصالحات ان لهم جنات اللہ جنت تمہارا گھر بنا دے گا گھر ہے لیکن خوشی کے لیے پانی کی ضرورت ہے انسانی ضرورت ہے پانی تو پانی تجری من تحتیہ الانہار انہار پانی بھی موجود ہے صرف پانی سے بھی تو کام نہیں چلتا کچھ کھانے کا بھی تو ہونا چاہیے کچھ تو ہونا چاہیے تو فرمایا کلا روزی کو من سمارتر رس کھانا ہے لیکن کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا سلیقہ نہیں آتا تو فرمایا اتو بھی اب سب کچھ ہے گھر بھی ہے پانی بھی ہے کھانا بھی ہے کھانا کھانے کا طریقہ بھی ہے لیکن پھر بھی خوشی ناقص ہے انسان اکیلا ہو تو خوشی ناقص ہی رہتی ہے تو فرمایا لہم فی زواج اکیلے نہیں رہو گے یہاں ان کے لیے جوڑے ہوں گے جوڑے ہوں گے بیویاں ہوں گی لہوم فی زواج اب ساتھی اور جوڑا اور بیویاں تو ہیں لیکن مزاج کے موافق نہیں مزاج کے موافق نہیں ایک ساتھی اور ایک رفیق ہو اس کا اور تمہارا مزاج ناموافق ہے خلاف ہے ایک دوسرے کا تو پھر بھی خوشی نہیں ملتی تو فرمایا متحرتن پاک پاک ہوں گی مزاج کے موافق بھی ہوں گی پھر بھی ایک ڈر لگا رہتا ہے ایک نقص خوشی میں پیدا ہوتا ہے اس خوف کے ذریعے کہ یہ سب کچھ فانی ہے ختم ہونے والا ہے تو جواب جنت کی نعمت فنا سے پاک ہے ہم فی خالدون دنیا کی نعمتیں تو یا تم زندہ ہو تمہاری زندگی میں تم سے لے لی جائیں گی اور یا تمہارے موت سے جدائی آ جائے گی لیکن جنت کی نعمتیں نہ نعمتوں کے لیے زوال ہوگا نہ تمہارے لیے موت ہوگی ہم فی خالدون یہ جنتی جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وب شردینہ منواملحات اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور عمل کیا انہوں نے نبی علیہ السلاۃ و السلام کے طریقے کے موافق ان جناتن تجریم ان تحتی حل انہار یقیناً ان کے لیے جنتیں ہوں گی بہتی ہوں گی ان جنتوں کے نیچے معنیٰ ان جنتوں میں قریب قریب جنتیوں کے قریب قریب یا من تختی جنتیوں کے امر اور خواہش کے موافق یا جنت کے بہتی ہوں گی جنت کے درختوں کے نیچے الانہار نہریں جنتیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہیں سات جنتیں ہیں سب سے اعلی جنت فردوس ہے دوسری جنت آدن ہے تیسری جنتِ نعیم ہے چوتھی جنت المعا ہے پانچویں جنت الخلد ہے چھٹی السلام ہے اور ساتویں علین ہے سات طبقے ہیں فردوس آدن نعیم مَوا خلد دارالسلام اور علین یہ ساتھ ابن عب عباس سے منقول ہے کلا رزیقن حامن سمرت رضق ہر بار جب رزق دیا جائے ان کو ان جنتوں میں سے رزقن کوئی رزق اور خوراک کا لو حدی رزق من قبل تو کہیں گے یہ یہ تو وہی رزق ہے کہ دیا گیا تھا ہمیں اس سے پہلے یہ تو وہی پھل ہے جو دیا گیا تھا ہمیں کو اس سے پہلے دنیا میں وہ اتوبی ہی متشعبن اور دیا جائے گا ان کو جنت میں دنیا کے ہم رنگ پھل نہ کہ ہم ذائقہ و لحم فی ہا زواجن اور ان کے لیے ان جنتوں میں ہوں گے جوڑے متحرتن پاک پاک خلقن اور خلقً سیرتاً اور سورتًََ متحرتن وہم فی ہا خالدن اور یہ لوگ ہوں گے ان جنتوں میں ہمیشہ ان اللہ لا ان يضرب ما فما فوقها اب یہ ایک وہم کا جواب ہے وہم یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ مخلوق کی مثالیں کیوں ذکر ہوتی ہیں جبکہ یہ خالق کی کتاب ہے تو اس میں مخلوق کی مثالیں کیوں بیان ہوتی ہے یہ اعتراض کس مثال پہ تھا تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سوریہ ان میں جب عن کی مثال ذکر ہوئی تو متریزین نے اعتراض کیا تو اللہ نے اس کا جواب کیا لیکن سوریہ عن مکی صورت ہے اور سور بقرہ مدنی صورت ہے مانا اعتراض مکی صورت پہ مکے والوں نے کیا اور جواب مدنی صورت میں مدینے والوں کو دیا گیا کوئی جوڑ اور مناسبت نہیں لگ رہی دوسرا بعض مفسرین فرماتے سورہ حج میں جب زباب کی مثال ذکر کی مکھی والی مثال ذکر کی گئی یا یوحنا سزور با مسلم فستمی تو من منکرین نے اعتراض کیا یہ کیسا قرآن یہ کیسا اللہ کا کلام اس میں مکھی مك... کی مثال کیوں ذکر کی گئی اتنی معمولی چیز لیکن یہ بات یہ تفصیر بھی زیادہ قوی اس لیے نہیں کہ سور حج نزول میں ایک سو تین نمبر پہ ہے اور سورہ بقرہ نزول میں ستاسی نمبر پہ ہے تو اعتراض بعد میں ہوگا جواب پہلے ہو گیا یہ کیا مناسبت کیونکہ سور حج تو ایک سو تین ہے نزولن ایک سو تین نمبر پہ ہے اور یہ سور بقرہ ستاسی نمبر ہے نزولاً تو تقریباً سولہ صورت بعد سورہ حج نازل ہوئی سولہ صورت بعد سورہ حج نازل ہوئی تو مثال سورہ حج میں بیان ہوتی ہے پھر اس مثال پہ اعتراض ہوتا ہے تو پہلے سے ہی جواب دے دیا گیا بقرہ میں ہمارے مشائق اور اساتذہ کرام فرماتے ہیں پہلے جو دو مثال آگ اور پانی کی ذکر ہو چکی ہیں موترزین نے اسی پہ اعتراض کیا تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا ان اللہ حل تحی یہاں ادب کا خیال کر کے مانا کرنا ہے حیا اللہ کی صفت میں دو دفعہ قرآن میں ذکر ہوا ہے اور نبی کی صفت میں بھی حیا کلف اضائے سورہ اذاب آیت نمبر ترپن میں اب یہاں یہ مانا ادب کے منافی ہے کہ اللہ حیا نہیں کرتا اللہ حیا نہیں کرتا تو ہم ادب کا لحاظ کرتے ہوئے مانا کریں گے اگرچہ تکلف سے کریں گے لیکن ادب کو ملحوظ نظر رکھیں گے حیا میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک شرم اور دوسرا ترک آر اور شرم ایک کام یا ایک چیز میں شرم اور آر محسوس کریں تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اسے حیا کہتے ہیں تو یہاں آر اور شرم والا معنی اللہ کے لیے مناسب نہیں ہم نہیں کر سکتے تو حیا میں دوسرا جز جو ترک ہوتا ہے جس چیز کی وجہ سے شرم اور آر محسوس ہو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ چھوڑنے والا معنی ترک والا معنی ہم یہاں کر سکتے ہیں لاست امام راضی نے بھی تفصیر کبیر میں معنی کیا ہے لا رخ اللہ حیا نہیں کرتا مانا نہیں چھوڑتا ان اللہ مسلم بہود بے شک اللہ نہیں چھوڑتا ترک نہیں کرتا یزربا کے بیان کرے یزر علماء فرماتے ہیں زارابا بہرن ذرابا باہر کی طرح ہے بہت سے معنی ہیں اس کے ذراب بمانے مارنا فضری بو فوقلاناک ذراب بمانے پھیرنا کھڑا کرنا بہت سے معنی ہیں ذرابا کے انی اصل میں سوال یہ تھا اعتراض یہ تھا معترضین کا اعتراض یہ تھا کہ اما اللہ عید ربا مثال اماست اللہ عید ربا مثلاً تو جواب سوال کے موافق دیا گیا ان اللہ لا ہی عید ربا مثلاً جواب سوال کے موافق دیا گیا ان اللہ علائے عئی ادریبا مثلاً سیوتی نے علقان میں بھی لکھا ہے کہ یہ قول ما قبل مثالوں سے لگتا ہے اور اس کی صحیح سند بھی اس نے ذکر کی حسن اور قطع حسن بسری و قطادہ سے روایت ہے کہ یہ خطاب یہود کو کیا گیا ہے ان اللہ علائے بے شک اللہ نہیں چھوڑتا عئی ادریبا کے بیان کرے مثلاً ایک مثال مابعود ما بڑودتن یہاں حیا کا معنی ذرا سیکھ لیں اصطلاحی تعریف حیا کہتے انقباز النفس من القبیح ہی مخافت زم انقباز النفسی من القبیح ہی مخافتم نفس کو روکنا کسی برے کام سے مخافت زم مذمت کے ڈر سے اس کا اطلاق اللہ پہ نہیں ہوتا تو پھر نتیجہ فیل جس چیز سے حیا کی جاتی ہے اس کا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو بیزاوی نے بھی مانا کیا لا ای کلا ترک اور زاد المسی میں ابن جوزی نے لکھا لا لائستہ لا یخشا لا ای لا یخشا ان اللہ لا صاحی اللہ نہیں ڈرتا اللہ نہیں چھوڑتا ایب ربا ما سلم کے بیان کر ایک مثال کو ماں بڑود یہ ما مثلاً کی تاکید کے لیے ہے اور بڑودتاً بدل ہے یا عطف بیان مثلاً سے ہے بڑود یا ماں موصولہ ہے قرآن کریم میں یہ ماں موصولہ اکتالیس مرتبہ ذکر کی گئی ہے اکتالیس مرتبہ ما بڑودتن بڑودا مچھر کو کہتے ہیں بڑودا مچھر ان اللہ لا مسلم ما بڑودتن بے شک اللہ نہیں ڈرتا یا نہیں چھوڑتا کہ بیان کر دے ایک مثال ماں بعودتاً ایک مچھر کی فما کہا یا اس سے بھی اوپر فما فو فوقیت دو قسم کی ہے جسمانی اور مانوی جسمانی فوقیت ادنا سے اعلیٰ کی ترقی کو کہتے ہیں اور معنوی فوقیت اعلیٰ سے ادنا کی کی طرف تنزل کو کہتے ہیں تو چھوٹے ہونے میں مچھر سے بھی چھوٹی چیز کی مثال اللہ بیان کر لے کیونکہ مثال کے ذریعے ممسل کی وضاحت مقصود ہوتی ہے اب وہ وضاحت چھوٹی سے چھوٹی چیز سے آئے تو چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال دی جاتی ہے مثال تو بذات خود مقصود نہیں ہوتی مثال کے ذریعے ممسل کی وضاحت مقصود ہوتی ہے یا فوق ازداد میں سے اوپر اور نیچے دونوں کے لیے آتا ہے تو فما فوق کہا بے شک اللہ نہیں چھوڑتا کہ بیان کرے ایک مثال ایک مچھر کی یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی فہم الدینہ منو ہر وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں فیال امونان الحق مربی ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یقیناً یہ قرآن انہو کی ہو ضمیر میں احتمالات بہت ہے قرآن کو راجے ہے یا نبی علیہ السلام کی طرف راجے ہے یا قیامت کی طرف راجے ہے یا جنت کی طرف راجے ہے یا مثال کی طرف راجے ہے یا اور ربکم توحید کے مسئلے کی طرف راجے ہے اس کے مرجع میں بہت سے احتمالات ہیں تو بے شک اللہ نہیں چھوڑتا کہ بیان کرے مثال ایک مچھر کی یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی اس سے بھی اوپر چھوٹی چیز کی ہر وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں تو یہ جانتے ہیں انّق الحق کہ یہ قرآن یا یہ نبی علیہ السلام یا یہ مثال یا یہ قیامت اور یہ جنت یا یہ مسئلہ ابدو رب الحق والا الحق من ربهم یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے وہ ملدی نہ کفرو اور ہر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا فیقول مادہ اراد اللہ بہادا مسئلہ تو کہتے ہیں یہ کافر کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال کے بیان سے اللہ کا کیا ارادہ تھا اور اللہ نے کیوں یہ مثال بیان فرمائی ضرب المسال بال محقرات محک محکرات ابتلال کافرے مراغی میں لکھا ہے مثالوں کی کا بیان بال بی محکارات چھوٹی, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے یہ ابتلا ہے مومن اور کافر کی قرآن میں تینتیس اجناس حیوانات کی ذکر کی گئی ہیں ایک ما بعودہ بعودہ ہے مچھر ہے اس کے ساتھ ہی تینتیس اجناس حیوانات کی قرآن نے ذکر کی ہے اور یہ مثال میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ذکر کرنا ابتلا ہے مومن اور کافر کے لیے مومن اس ابتلا میں اپنے ایمان پہ مضبوط ہو جاتا ہے پاس ہو جاتا ہے اللہ الحق کو مربحم کہہ دیتا ہے اور کافر کہتے ہیں میں مادہ آراد اللہ بہادا مسئلہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے کیا مثال ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال کو بیان کرنے میں یہ بعوضہ عجیب حیوان ہے جب یہ بھوکا ہوتا ہے تو یہ زندہ رہتا ہے لیکن جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو مر جاتا ہے ابن جریر نے تفصیل تبری میں لکھا اور اس کی آج آواز بھی بہت عجیب ہے انسان کا بھی یہ حال ہے آجیزی ہو تو تعبیداری ہوتی ہے غریبی میں اور مالدار ہو جائے تو نافرمان بن جاتا ہے فام لدین آمنو حکمت ہے مثال کی مثال کے بیان کرنے کی حکمت مومن کہتے ہیں انحق کو لفظ حق قرآن میں دو سو چالیس دفعہ ذکر کیا گیا ہے دو سو چالیس مرتبہ اور حق نفس امر ثابتہ کو کہتے ہیں امر ثابتہ کو جو کام ثابت ہو اسے حق کہا جاتا ہے حق تو فیق الون فیال امونحق و مربی مومن جانتے ہیں کہ یہ قرآن حق ہے امر ثابتہ ہے من ربی من کے رب کی طرف سے عام ملدینہ کفرو ہرچے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا بئیمان فیق تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بادہ مسئلہ کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے بیان کرنے سے کیا ارادہ ہے تو حکمت یو دلبی کثیرن اللہ گمراہی میں چھوڑتا ہے قرآن کے ذریعے بہتوں کو وہ دی بھی کثیرہ ہدایت دیتا ہے قرآن کے ذریعے بہتوں کو بہتوں کو یہاں یو دلبی قرآن تو گمراہی کی کتاب نہیں ہے تو ہم نے ترجمہ میں اس کی اشکال کا جواب کر دیا یو دلبی کثیرن گمراہی میں چھوڑتا ہے کمراہ تو پہلے سے تھے لیکن قرآن کے بیان کے بعد بھی گمراہی میں پ... گمراہی میں پڑے رہے یا یوں گمراہ کرتا نہیں بلکہ گمراہی ظاہر کرتا ہے اللہ قرآن کے ذریعے بہتوں کی قرآن میں چھتیس بار اضلاع کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی ہے اور ہدایت کی نسبت بہاسی بار اللہ کی طرف ہوئی ہے چھتیس بار گمراہی کی نسبت اور بہ سی بار ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی ہے وہ دی بھی کثیرن اور ہدایت دیتا ہے یعنی مضبوط کرتا ہے قرآن کے ذریعے بہتوں کو ہمایو دلو بھی الفاصین اور گمراہی نہیں کرتا گمراہی ظاہر نہیں کرتا قرآن کے ذریعے مگر فاسقوں کی فاصق کسے کہتے ہیں خارج عن طاعت اللہ کو جو اللہ کی تاج سے نکلنے والا چوہے کو فویسق کہتے ہیں پھاڑنے والا ہر چیز کو کتر دیتا ہے اور رات کو نکلتا ہے رات کو اندھیرے میں تو یوں دل بھی سے حدو سے نہیں بلکہ دوا میں مراد ہے بیہی میں ہی ضمیر اس مثال کی طرف راجے ہے یا ازلال سے مراد اظہار ضلالت ہے جو ہم نے بیان کر دی یا یو دل بیہی سے مراد اہلاق ہے اور ہدایت سے مراد اکرام ہے اللہ اس قرآن کے ذریعے اس مثال کے ذریعے بہت سو کو ہلاک کر دیتا ہے اور بہت سوں کا اکرام کر دیتا ہے یہاں وما یوزلبی الفاصین فسق بمانے خروج اللہ کے قانون سے نکلنا اللہ کے امر سے نکلنے والوں کے لیے اللہ اللہ یہاں یہدی بہی بھی کثیرہ پہ اعتراض ہے بہی کثیرن گمراہ تو بہت ہے ٹھیک ہے لیکن یہدی دی بھی کثیرن کیوں کہا کیونکہ ہدایت والے تو بہت تھوڑے ہیں تو جواب اس کا یہ ہے کہ کثرت فی نفسی ہی لا نسبت ہے گمراہ تو نسبتاً زیادہ ہے گمراہ نسبتاً زیادہ ہیں ہدایت یافتہ سے لیکن ہدایت والوں کو بھی کثیرن کہا فینف ہی وہ بھی تھوڑے تو نہیں ہوا کرتے زیادہ ہوتے ہیں فی سی لا فن نسبت یا کثرت مومنوں کی نفع کے اعتبار سے اور برکت کے اعتبار سے اور کثرت گمراہوں کی افراد کے اعتبار سے مراد ہے یہ تحقیق خطیب صاحب کی تھی مفصر خطیب شربینی یہ تحقیق کر کے پھر اشعار لکھتے ہیں ان نل کے رام کثیر ان فل بلا دی و ان کلو کما گیرحم کل و ان کسرو عزت والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اگرچہ تھوڑے ہوں لیکن ان کی برکت زیادہ ہوتی ہے جس طرح کے دوسرے لوگ تھوڑے ہوتے اگرچہ زیادہ ہوں قرآن کے دشمن جتنے بھی زیادہ ہوں لیکن نفع کے اعتبار سے ہم کل و ان کسرو و اور کرام اگرچہ تھوڑے ہوں لیکن کثیر انہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات فاسق کو فاسق اس لیے کہا کہ اللہ کے قانون اور حکم کو توڑتا ہے چلو پڑھو اب ترجمہ ان اللہ بعود بے شک اللہ نہیں چھوڑتا یا اللہ نہیں ڈرتا کہ بیان کرے مثال ایک مچھر کی فما کہا یا اس سے بھی زیادہ چھوٹی چیز کی فامدینامنو ہرچے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں فیال امونان الحق مر ربیم تو یہ جانتے ہیں کہ یقیناً یہ مثال یہ قرآن نبی علیہ السلام یہ توحید کا مسئلہ یہ مثال یہ قیامت حق ہے ان کے رب کی طرف سے واہ ملدینہ کفرو ہر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا فیق الہ مادا راد اللہ بہادا تو وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے بیان کرنے سے تو جواب ید البی كثيرا گمراہی ظاہر کرتا ہے اللہ اس قرآن کے ذریعہ اس مثال کے ذریعے بہتوں کی وحدی بھی ہی کثیرن اور مضبوط کرتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو گمراہی کی مثالیں سورہ معاہدہ آیت نمبر چونسٹھ سورہ یونس پندرہ سورہ حج بہتر سورہ مدثر اٹھارہ سے پچیس تک اور ہدایت کی تعیداد دیکھے سورہ نہل آیت نمبر ایک سو دو مضبوط کرتا ہے قرآن کے ذریعے بہتوں کو یوسبتین وہ ددم ابو شرال مسلمین طلاق آیت نمبر گیارہ میں فرمایا ہادا ہودن قرآن ہدایت کا سر چشمہ ہے سور فرقان بتیس نمبر آیت میں فرمایا لینصب طبی فعادہ کا سور ابراہیم کی چوبیس نمبر آیت میں بھی اسی طرح فرمایا ہمایو ذلوبی الفاصین اور گمراہی نہیں ظاہر کرتا اس مثال کے ذریعے یا اس قرآن کے ذریعے مگر فاسقوں کی فاسق کون ہیں اللہ دین خزون عہد فاسق وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو اللہ نے وعدہ لیا تھا سور آراف آیت نمبر ایک سو بہتر اللہ آہت کا مانا قرآن میں چھیالیس مرتبہ آیا ہے چھیالیس مرتبہ آیا ہے وعدہ اللہ نے لیا تھا سورہ آراف آیت نمبر ایک سو بہتر السط بربی کم بلا وعدہ لیا تھا اللہ نے انبیاء سے بھی سورہ عال عمران ایک سو ستاسی نمبر آیت میرا آخری نبی آ جائے تو لطمین النبی و لطن سر الحو نے تو وعدہ پورا کر لیا لیکن بعض انسانوں نے السط بربکم والا وعدہ توڑ دیا اللہ دینی نین خزون اللہ وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں جنہوں نے توڑ دیا آہد اللہ واد اللہ کا واد اللہ کا ویکق نمام اللہ اور کاٹ دیا وہ کاٹ دیے وہ احکام کے حکم کیا تھا اللہ نے اس پر ایونوں سلا ان مستدریا ہے بعد میں آنے والے فیل کو مصدر کی تعویل پہ کر دیتا ہے ایون سلا ویق تعین اللہ بھی ایون صلا اور کاٹتے ہیں وہ احکام کے حکم کیا ہے اللہ نے اس پر ادائیگی کا ایون سلام کہ ان احکام کو پورا کیا جائے یہ ان کو کاٹ دیتے ہیں تو دو باتیں ذکر ہو گئیں فاسقوں کی ایک نشانی نقض الاعد اور دوسری نشانی قطع قطع ما امر اللہ کا اور تیسری نشانی فساد فل آرد ہے وہی سدھو نفل آردی تین نشانیاں فاسقوں کی ذکر ہوئیں یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ انسان کا بدن روح کے ذریعے چلتا ہے اور روح کی صحت کے لیے تین شرائط ہے تین شرائط ایمان فطرت سلیمہ اور عقل سلیم یہ تین چیزیں ہوں تو روح صحت مند ہوتی ہے ایمان کافروں کو ایمان نصیب نہیں اسی لیے وہ کامل انسان نہیں دوسرا فطرت سلیمہ منافقوں کی نہیں تو اسی لیے ان کا ایمان بھی کامل نہیں عقل سلیم فاسق کے پاس نہیں تو اس لیے اس میں ایمان کامل نہیں اب ایمان کی طرف اشارہ کیا گیا نقض آہت کے ساتھ یعنی آحد اللہ امباد میسا کیلست و بیربی کم واد والا وعدہ توڑ دیے نہیں یعنی ایمان کو چھوڑ دیا فطرت سلیمہ کی طرف اشارہ کیا گیا یک تعین امر اللہ کی طرف کے ساتھ اللہ کے احکام کو کاٹتے ہیں اللہ کے قانون کو مانا ان کی فطرت جو قانون مانگتی ہے یہ اس قانون سے منہ پھیرتے ہیں فطرت سلیمہ کو چھوڑ کے اور فساد فی الارض یوف فی الارض کرنے والے عقل سلیم سے محروم ہو جاتے ہیں تو ان کی روحیں مریض ہیں اسی لیے گناہ کی بھی یہ تین اقسام ہیں اور ہر گناہ میں یہ تین نقصانات ہیں ایمان کا نقصان فطرت کا نقصان اور عقل کا نقصان یہ تین باتیں اس آیت میں کی گئی اللہ ددین قدون عہد اللہ نمبادی میساکی ہی فاسق وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں وعدہ اللہ کا اس کی پختگی کے بعد میثاق میساک اس وعدے کو کہتے ہیں جو معیت بالحلف ہو ایمان اور قسم اور حلف کے ذریعے جس کو مضبوط کیا جائے وعدہ بھی ہو نفس وعدے کو آہت کہتے ہیں وعدے کے ساتھ قسم ہو تو اسے میثاق کہتے ہیں یا میثاق مصدر مبنی للفائل ہے اس معنی کے اعتبار سے یا مبنی مبنیل المفول بھی انق اللہ بنزال کتاب اللہ نے ان کے وادوں کو مضبوط کیا کتاب کے اتارنے کے ذریعے یا بے ان و بال انہوں نے اپنے وادوں کو قبول کر کے وعدوں کو مضبوط کر دیا قرآن تین قسم کے آہد بیان کرتا ہے آہد مال سورہ سوریا عمران کی ایک سو اکاسی نمبر آیت سور شورا کی تیرہ اور احزاب آیت نمبر سات میں آہد مال سورہ سوریہ عمران کی ایک سو ستاسی نمبر آیت آہد مال اولاما التوبین النح اللہ سے اور آہد مال خلق یہ سورہ آراف کی ایک سو بہتر نمبر آیت میں السطب ربی کے ساتھ ذکر ہوا اللہ اللہ فاسے کو لوگ ہیں جو توڑتے ہیں واد اللہ کے اس کی پختگی کے بعد وہ اور کاٹتے ہیں ماں احکام کو امر اللہ بھی کہ حکم کیا اللہ نے اس کو ایو سلا بدلے استعمال ہے بھی زمیر مجرورہ سے اللہ نے ان کے ادا کرنے کا حکم کیا تھا یہ ان کو ڑ دیتے ہیں یا کرتبی مانا کرتے ہیں ایو سلا کہ وصل کر دیا جائے قول کو عمل کے ساتھ امام بخاری نے اس پہ پورا باب باندھا ہے کہ قول اور عمل ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہونا چاہیے قول اور عمل میں وصل ہونا چاہیے یا ایو سلا کہ وصل کر دے آبد کو اللہ کے ساتھ توحید کا عقیدہ مراد ہے یا وصل نبی کے ساتھ اتباع کے ذریعے آتا ہے احترام نبی کی اور ختم نبوت پر ایمان وصل صحابہ کرام کے ساتھ محبت اور احترام اور ان کے ادب اور اتباع کے ذریعے آتا ہے وصل فی ما بینہم سلا رحمی کے ذریعے آتا ہے آپس میں رشتے داروں کے حق کو پالنے کے ذریعے ان کا خلاف یعنی توحید کا خلاف نبی کی اطاعت سے انحراف صحابہ کی تنقیص اور رشتوں کا حق نہ ادا کرنا یہ سب کا سب فسق کے زمرے میں آتا ہے یہ تفسیر شادی میں ساری تفسیر موجود ہے اب فساد فل ارد کسے کہتے ہیں تو فساد فل ارد کا ایک مصداق غیر اللہ کی عبادت ہے دوسرا یہ باہر محیط میں ابو حیان نے ذکر کیا یو فی الارض مراد اس سے عبادت غیر اللہ کی ہے تفسیر المراغی نے لکھا ہے صد ان اطاطر رسول اور سد حب صحابتی اس کو فساد کہتے ہیں نبی کی تابے اور صحابہ کی محبت سے لوگوں کو منع کرنا اسے فساد کہا گیا یہاں الذین دین خزون عہد اللہ وہ لوگ جو توڑتے ہیں وادی اللہ کے من بعد میساکی من اس کی پختگی کے بعد اس کے اصوق کے بعد مضبوطی کے بعد امر اللہ بھی اور کاٹتے ہیں وہ احکام کے حکم کیا ہے اللہ نے ان پر ایو سلا اس لیے کہ اللہ کے ساتھ وصل آ جائے بندے کا ایو سلا یا ایو سلا کے ادا کیے جائیں یہ احکام وہ یو سیدو اور یہ لوگ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں یوپ سیدو نفلار دی فساد پھیلاتے ہیں زمین میں اللہ کے سواروں کی عبادت کرتے ہیں نبی کی اطاعت نہیں کرتے صحابہ سے محبت نہیں کرتے یہ سب فساد ہے الائی کا یہ لوگ یہی ہیں تاوانی ایمان کا تاوان فطرت سلیمہ کا تاوان عقل سلیم کا تاوان کر دیا انہوں نے ان کی روح بیمار ہو گئی آگے نیام اربع عمومیہ کا بیان ہے انشاءاللہ العزیز اللہ کل پڑھیں گے عقولقلی حضا استخفر اللہ علی وم فاستغفروه سامسلمین هو الغفور الرحیم اللہ مقوینافی في الخیر بناسیتی الخير بجال السلام ممتہ رجائینہ رجائنا مشف مردانہ و مرض المسلمین امس الباسربنس شفا اللہ کا شف اللہ تھا یا اللہ ہم سے ہمارے اہل و عیال سے ہمارے رفقا طلباء تلامزہ اساتذہ اللہ اسدقاء اور دوستوں سے اس وبا کو ہٹا دے اللہ حفاظت فرما دے تمام امت مسلمہ کو نجات دے دے یہ وبا عام جو عالم میں پھیل چکی اللہ تیرے رحم و کرم سے یہ ہٹے گی اللہ تیرے فیصلوں سے یہ بیماریاں آتی ہے اور تیرے ہی رحم سے یہ بیماریاں دور ہوتی ہیں تیرے فیصلے کے بعد اللہ ہم تیرے رحم کا انتظار کر رہے ہیں اے رحم کرنے والی ذات رحم کر دے اور تمام امت مسلمہ سے اس وبا کو ہٹا دے اللہم ربنا فی حسن وفی حسن وقینا النار اللہ مربانہ تین فنیا حسن و فلاخر حسن وقین